الحمد اللہ رب الرحمن الرحيم سلام والسلام عليك يا رسول اللہ ولی وابق حبیب اللہ والسلام عليك يا نبي اللہ آپ لوگ شروع سے موڈ بنا کر آتے ہیں نا فیس ٹو فیس جانا ہے چلے ابھی فیس ٹو فیس اگر آپ لوگ مدری کے ناظرین سلسلہ فیس ٹو فیس جیسے کہ ابھی آپ نے سنا جاری ہے اور ماہ ربی الور شریف یعنی ماہ ربی العبل کی پور بہار موسم میں آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں آج جو ہمارے ساتھ اسلامی بھائی ہیں انہوں نے اسی عنوان پر کچھ سوالات کرنے ہیں جنرلی طور پر اتنا علم نہیں ہے کہ کون کس طرح کیا کیا مزید سوالات کریں گے لیکن چونکہ مذہب مہذب مسلک سنت یہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنے معمولات رکھتا ہے اور جو کچھ ہمارے علماء کرام مفتیان کرام ہمارے مشائق پیران کامل یہ جو سلسلہ لے کے چلتے ہیں یہ ع قرآن حدیث شریعت اور اسلام و دین کے مطابق ہوتا ہے ہے کے بعض صورتوں میں کچھ اشکالات ہوتے ہیں کچھ وسوسے سے ہوتے ہیں ہم میں سے کوئی شیطان پروف تو ہے نہیں تو نفس و شیطان کے ستانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو یوں کچھ سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے تو بیٹھے ہیں تو جو جوابات بن پڑیں گے عرض کروں گا مجھ سے نہیں بن پڑے گا تو انشاءاللہ مفتی صاحب سے جوابات لے لیں گے الحمدللہ امیر اللہ سنت کے مندی گلدستے میں سے کوئی جوابات لے لیں گے اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے تو آغاز کرتے ہیں اب نیت کر لیجئے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے کہ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے یہ سلسلہ دیکھیں گے کہ سوالات کرنے میں یہ نیت ہو کہ ہے نا خیر اناس مئی انفاع الناس بہتر انسان ہو یا دوسروں کو نفع پہنچائے تو دوسروں کو نفع پہنچانے کی نیت آپ کی بن سکتی ہے تو بنائیں پھر ایک نیت یہ بھی بن سکتی ہے کہ حدیث پاک میں الدین و نصیحہ دین خیر خائی کا نام ہے اس میں یہ ہے کہ اگر میرے ذہن میں کچھ وسوسے یا اشکالات ہوں گے تو اللہ نے چاہ تو وہ دور ہوں گے یا ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے جس کے ذہن میں وسوسے سے اور اشکالات ہوں ہو سکتا ہے کہ ان کے وسوسے دور ہوں تو انشاءاللہ اچھی نیت ہوگی تو ثواب بھی ملتا رہے گا ظاہر ہے کہ ایک چینل پر آنا ہوتا ہے ایکسپوز تو ہوتا ہے اب اگر ہم نیت اچھی رکھتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے بیٹھے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم چینل پہ یا اسکرین پر ہم ایکسپوز ہوں گے مگر فی ہی اگر ہمارا بنیادی کو مقصد ایکسپوز ہونا نہ ہو اور امت کی اصلاح ہو اپنی اصلاح ہو امت کے رہنمائی ہو اپنی رہنمائی ہو ثواب ہو میں اپنی لیے ثواب ڈھونڈوں آپ اپنی لیے ثواب ڈھونڈیں تو ہمارا یہ کچھ لمحوں کے لیے کچھ دیر کے لئے بیٹھنا ہو سکتا ہے کہ ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے نیت کی درست بہت ضروری ہے تو ہماری نیتیں درست ہوئی اللہ نے چاہا تو راستے بھی کھلتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک ہوتا ہے میں قائل کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں قائل کرنے کے لیے بیٹھا ہوں اگر ہم سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ بہتر صورتوں میں پہنچ جائیں اور نہ ایک شخص سوچ کر آتا ہے کہ نہیں آج تو میں بس منہ چپ کرا کے کر جاؤں گا منہ بند کرا کے کر جاؤں گا اور میں تو بس ایسے سوالات کروں گا ایسی باتیں کروں گا کہ اس وہ جواب ہی نہیں ہوگا اور میں بھی کچھ اسی طرح کی سوچ کر بیٹھ جاؤں تو میں نہ مانوں کا کانسیپٹ لے کر اگر ہم بیٹھیں گے تو تو کچھ بھی نہیں ہوگا زیادہ میں بھی نیت کروں آپ بھی نیت کریں گے ہم سکھنے سکھانے کی کچھ صورت رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی جہاں غلطی ہوگی وہ ہم مانیں گے کہ ہاں یہ غلطی ہے اور جہاں آپ کی غلط فہمی ہوگی یا کسی اور کی غلط فہمی ہے تو مان لے کہ ہاں میری غلط فہمی تھی ضد نہیں ہونی چاہیے نا کہ ہماری معاملات یا کام کا درست ہونا یا نہ درست ہونا موقف ہے اس پر کہ ہمارا یہ کام اگر اسلام کے مطابق ہے دین کے مطابق ہے اسلام میں دین میں اس کی گنجائش موجود ہے تو پھر اس پر اعتراض کیسا اور اگر اسلام اور دین میں اس چیز کے کرنے کی ممانعت ہے منع کر دیا گیا کہ, کہ یہ کام مت کرو تو پھر اس کا کرنا کیسا تو ان یہ چند میں نے وہ بنیادی باتیں عرض کی ہیں اب فسٹو ٹو فیس سوال یہ ہے کہ بار بارہ ربل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا دن ہے اور ہم نے دیکھا یہ کہ آپ اور آپ کے چینل کے ذریعے سے آپ عوام علیہ سنت کو بلکہ عوام کو خوشیاں منانے کا کہتے ہیں تو بارہ ربی الاول کو تو حضور کا وصال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال میں صحابہ کراؤں غم سے نڈھال اور ظاہر سی باتیں ہے ان کی وہ کیفیت وہ ایک الگ چیز وہاں وہ چیز دیکھتے ہیں ہم اور آپ کہتے ہیں کہ اس دن خوشیاں مناؤ تو یہ کانسیپٹ کیا ہے مطلب ایسا کیوں کہتے ہیں آپ دیکھیے سب سے پہلا تو یہ سوال ہے کہ کیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسال ظاہری بارہ ربی الاول کو ہوا پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا نا جبکہ ہمارے جو کابر علما ہیں اور ایک بہت بڑی علما کی جو جماعت ہے وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی اور یہ بات ہی نہیں ہے کہ بارہ ربی الاول کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا وسال ظاہری ہوا ٹھیک ہے مختلف اقوال ملتے ہیں لیکن جو قول ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ظاہری کب ہوا جس پر علماء کا فتویٰ یہ فتح رضویہ میں موجود ہے آئیے فتح رضویہ کی عبارت دیکھتے ہیں سنتے ہیں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان نے بتاو رضبی شریف کی جلد چھبیس میں بارہ ربیع الاول شریف کو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسال ظاہری سے متعلق علما کے مختلف اقوال ذکر فرمائے جب کہ آپ علیہ الرحمٰ کی تحقیق اس کے خلاف ہے مجموعہ بحر ال انوار میں ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم بارہ ربیع الاول کو واسل بحق ہوئے ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم یکم ربیع الاول کو واصل بحق ہوئے جبکہ ایک قول دو ربیع الاول کا ہے اس الراغبین فاضل محمد صبح میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خجرۂ مبارکہ میں دو ربیع الاول شریف بروس پیر زوال سے تھوڑی دیر پہلے وصال فرمایا ایک قول میں یکم ربیع الاول ہے ابو مخنف اور کلبی کے نزدیک دو ربیع الاول کو وصال ہوا صاحب کامل نے فرمایا کہ ایک قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اٹھائیس ربیع الاول بروس پیر وصال فرمایا ایک مقام پر اعلیٰ حضرت علی رحما ارشاد فرماتے ہیں تحقیق یہ ہے کہ حقیقت بحث پہ رویت معظمہ ربیع الاول شریف کی تیرہویں تھی مدینہ تجیبہ زیادہ اللہ شرف و تعظیمن میں رؤیت نہ ہوئی لہذا ان کے حساب سے بارہویں ٹھہری وہی روات نے اپنے حساب کی بنا پر روایت کی اور مشہور و مقبول جمہور ہوئی یہ حاصل تحقیق امام بارزی، امام امام الدین ابن کثیر امام بدر الدین ابن جماعہ وغیرہم اقابی محدثین و محققین ہے اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے فتو رضویہ میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ بارہ ربی الاول کی تاریخ ہے اعلیٰ حضرت کا کسی کی عبارت کو نقل کرنا یعنی کسی قول کو نقل کرنا یہ الگ ہے اور کچھ قول کے مطابق فتویٰ ہونا اور اعلیٰ حضرت کا وہی موقف ہونا یہ الگ ہے آپ فتح رضویہ کی پہلی جلد دیکھیں گے نا تو اس میں اسراف کی بہت بحث ہے پانی کا اسراف وغیرہ تو اس میں حضرت نے کئی کول نقل کیے ہیں فلاں نے یہ لکھا ہے فلاں علما نے یہ لکھا ہے اب اگر کوئی کہے کہ امام احمد رضا خان نے اپنے فتح و رضویہ میں اسراف کا یہ کول نقل کیا ہے تو اعلیٰ حضرت نے کول نقل کیا ہے اعلی حضرت نے اپنا کال تو نہیں نا لکھا اعلی حضرت کا اپنا کال تو ایک طرف آئے گا جس میں خود کل میں کہتا ہوں ہر جو ہے نا عوامی سنت کو دھوکہ دینے کے لیے بعض لوگوں نے اس طرح سے ایک پمفلٹ جو ہے کئی سالوں سے جو ہے وہ اپنا چلتا ہے ربی خان نے فتحور رضیہ کی فلاں جلد میں فلاں صفحہ نمبر پر یہ لکھا ہے کہ سرکار علیہ سر اسلام کا وشال ظاہری فلاں جو ہے ظاہری بھی نہیں لکھتا لیکن جو محنت کی وہ بالکل ایسے یہ دونوں عبارتیں دکھا دیتے نا اگر بر صبیل تنزل یہ مان بھی لیا جائے کہ آقا علیہ صلاحت وسلام کا وصال ظاہری بارہ ربیع الاول کو ہوا تو بھی شریعت مطالعہ نے ہمیں غم پر صبر اور نعمت کا چرچا کرنے کا حکم دیا ہے اس حوالے سے اعلیٰ حضرت علی رحمہ فرماتے ہیں اگر مشہور کا اعتبار کیا جائے تو ولادت شریف اور وفات شریف دونوں کی تاریخ بارہ ہے ہمیں شریعت نے نعمت الہی کا چرچا کرنے اور غم پر صبر کرنے کا حکم دیا لہذا اس تاریخ کو روز ماتم وفات نہ کیا روز سرور ورے ولادت شریفہ کیا جیسا کہ مجمع البارل انوار میں ہے اور اگر حیث الزیج کا حساب لیا جائے تو تاریخ وفات شریف بھی بارہ نہیں بلکہ تیرہ ربیع الاول ہے جیسا کہ ہم نے اپنے فتح میں اس کی تحقیق کر دی ہے واللہ تعالیٰ عالم مگر یہ نقل کرنا اظہار اس چیز کا بھی تو ہے کہ میں اس چیز سے ایگری کر رہا ہوں نہیں ایگری کرنا نہیں ہے میں نے بھی تو ابھی آپ کو ایک کال بیان کیا تو اس کے ایگری کرنا تھوڑی گا مگر تاثر تو یہی ملتا ہے نا تاثر تو آپ جو مرضی ہے تاثر لے لیں مگر جو بھی محققین اپنی کتابیں لکھتے ہیں آپ تو کوئی تحقیقی مائنڈ بھی رکھتے ہیں جو آپ سے میرا واسطہ پڑا تو جو تحقیق کرتے ہیں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے کئی محققین کے قول لکھتے ہیں کہ فلاں نے یہ لکھا چاہے وہ انگلش کتابیں ہوں انگلش محققین ہو اپنے سبجیکٹ میں جو بھی تحقیقیں کرتے رہتے ہیں تو وہ تو فلا فلا کی باتیں تو لکھتے رہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا ہے فلاں نے یہ کہا ہے فلاں نے یہ کہا ہے وہ تحقیقیں لکھنے کے بعد ان کی ریسرچ لکھنے کے بعد آخر جو ان کا اپنا جو کنکلوژ ہے جو ان کی اپنی جو فائنل تحقیق ہے وہ لکھتے ہیں نا تو جو اعلیٰ حضرت امام سنت نے جو اپنی فائنل تحقیق لکھی ہے کال نقل کرنے کے بعد وہی تحقیق ہم اس پر عمل کرتے ہیں جو ہمارے اسلام بھائی نے جو سوال کیا بارہ ربی الاول سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسال ظاہری کی تاریخ ہے وہ خود ہی تحقیق طلب ہے اور ہمارے کابر علماء جمہور علماء کا قول بارہ ربی الاول نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں دوسری طرف آتا ہوں فور ایگزامپل آپ بارہ ربی الاول کو وسال کی تاریخ لے بھی لیں تو اسلام و دین میں ہمارے دین میں ہمارے اسلام میں سوگ ہے نا اس کی مدت ہی تین دن ہے ٹھیک جس کیفیت کا آپ بیان کر رہے ہیں صحابہ کرام علیم اردوان کی جو کیفیت تھی وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس وقت کے جو وسالے ظاہری ہوا اس وقت کی کیفیت کا کون انکار کرے وہ تو ان کا عشق ان کی محبت ان کا جو سمجھو سب کچھ اجڑ گیا نا وہ کیفیت اپنی جگہ پر ہے لیکن کیا آپ کو کوئی ایسی روایت ملتی ہے ایک سال گزرنے کے بعد پھر انہوں نے کوئی ایسی کیفیت کا یا منایا چار ماہ دس دنوں کی بیوہ عورت کی عدت کا ہے عورت کے لیے جو بیوہ ہو گئی اس کا شوک چار و دس دن ہے لیکن اس کے علاوہ جو شو کی مدت ہے وہ ہے تو تین دنوں کی یہ تو پتا ہے بیٹھے ہیں اب اسی لیے نہیں آپ گھما دیتے ہیں نا آپ گنا گھومے یہ تو پتا ہوگا اور نارملی لوگوں کو پتا ہوگا آپ لوگوں سے اور کسی اور بھی سنتے ہوں گے چلے آپ نے ابھی یہ بات کی اختلافاتی بات کی یہ تاریخ نہیں کی آپ نے اٹھائی تھی میں نے نہیں کی میں تو آپ तो سوال کر رہا تھا نا تو میں نے بھی تو سوال کا جواب سے کلیئر کر رہے ہیں سوال سب سے پہلے آپ نے کیا جواب تو آپ ہی نے اٹھائی میں نے تو کچھ بھی نہیں اٹھایا جواب تو آپ ہی دیں گے آپ سوال کر آپ مجھے یہ بتا دیں کس صابی نے یہ جلوس نکالے کس صحابی نے خوشی منائی یہ آپ مجھے بتا دیں آپ مجھے گھمائیے گا نہیں سمپل جواب دیجیے گا یہ دلیل کیوں مانگ رہے آپ بھائی جب آپ مجھے بتائیں گے کسی صحابی کا یہ فیل ہے یا مل ہے اصل میں لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے پوچھا نا کہ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ظاہر سی بات ہے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے لوگوں میں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یار یہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ربیع الوز شریف میں جھنڈے لگاؤ جلوس نکالو اچھا یہ ساری چیزیں اگر آپ کہتے ہیں کہ چلو خوشی میں آپ منا بھی لو چلو ایک گھر میں بھی کر لیا ہم نے اپنی خوشی کے تحت اب روڈوں پہ جو روڈ پہ جو جلوس نکلتے ہیں اس میں خرافات ہوتے ہیں دس ہزار کی چیزیں ہوتی ہیں نیاز ہوتی ہے وہ تو اس کو اٹھا اٹھا کے پھینکنا پھر جو بدنگاہی ہوتی ہے وہاں پر وہ الگ تو یہ تو ہیں ایک بھی ایمبولینس جائے گی کوئی تکلیف نہ دو ایک طرف آپ یہ بھی بچے اور دوسری طرف یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں روڈوں پہ نکلو جلوس بناؤ یہ کرو تو آپ عوام کو پریشان کر رہے ہیں سر میں اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک طرف تو کہہ رہے ہیں یار چلو نیکی کا کام کرو نیکی کا کرو مگر ایک نیکی کا کام کرنے کے لیے آپ نے دس گنا کے دروازے تو کھولے نا تو وہ دس گناہ کے دروازے پہلے بند کرتے پھر نئی کا دروازہ کھولتے اس لیے انہوں نے پوچھا کہ اس کا جواب تو یہی کہ یہ بھی بیٹھا رہے ہیں تقسیم بھائی بھی ہیں رہے आम بھی आम बैठ لوگوں میں ایسا آپ جو بیٹھتے ہیں جن لوگوں میں بیٹھتے ہیں وہ تو آپ کے اپنے ہیں آپ جو بولیں گے وہ مانیں گے آپ کے نہیں ہوں ہم تو مگر ہم ہے اور کیا مطلب کو آتے دشمنوں میں تھوڑی بیٹھتے اپنوں میں بیٹھتے ہیں نا مطلب آپ کے فالوور ہیں آپ کے ہاں ملائیں گے نا تو مطلب نا آپ اجتماع ہوتے ہیں ہم جو عوام میں ہوتے ہیں تو جو بھی ملنے آتا ہے وہ اسی طرح کی باتیں تو کرتے ہیں نا مطلب یہ کے دوسری بات کہہ رہے ہیں رسائی نہیں ہوتی کہ آپ تک آواز پہنچائیں اپنی کہ آپ مطلب بھرے مجمع آپ جو بیان کر رہے ہیں ہاں بھائی رک جاؤ آپ غلط بول رہے ہو یہ ایسا, ایسا بولنے نہیں. کا موقع تو نہیں ملتا ایسا نہیں ہے مطلب لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں ملتے ہیں مدری مشورے ہوتے ہیں لیکن دیکھیں ہر ایک کے بولنے کا اپنا انداز ہوتا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں مگر وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارا بولنا بدتمیزی تو نہیں ہے دیکھیں میں بھی اگر آپ سے بات کروں میں اگر یہ جواب دوں دیکھیں اگر میرا جواب بدتمیزی والا ہوگا میرا انداز روڈ ہوگا تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا ابھی میں یو کے سے آ رہا ہوں میں یورپ سے آ رہا ہوں باقاعدہ ہزار ہزار بارہ بارہ سو پندرہ پندرہ سو اسلامی بھائیوں کے بیچ ہیں پانچ پانچ سو بھائیوں کے بیچ میں بیٹھے آپ سے بات کریں گے آپ کسی نیوٹل سے آپ بات کرنے تو وہ آدمی آپ کو پاتا ہے جانتا نہیں جو آدمی نہیں وہ مدر آپ کی آپ کی چیزیں تو دیکھتا ہے نا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نہیں نہیں صحابہ کرام کے حوالے سے جو انہوں نے سوال کیا تو اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے مطلب ان کا سوال کیا تھا میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ کسی صحابی نے کیا جشن وراثت کی خوشیاں منائی یہ کی خوشی منائی کسی صحابی نے منائی یہ سوال آپ نے کیوں کیا میں نے اس لیے کیا یہ سوال کیونکہ ہم جن لوگوں میں بیٹھتے ہیں ہماری گیدرنگ میں جہاں بیٹھتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس دن آپ یہ کیوں روڈوں میں نکلتے ہیں کسی صحابی نے کیا جشن ولادت کی خوشی منائی آپ نے یہ سوال کیا یہ سوال کیوں کیا یعنی آپ کا مطلب یہ کہ اگر کسی نے اگر کسی صحابی نے جشن ولادت کی خوشی نہیں منائی تو چونکہ صحابی نے نہیں منایا اسلام کو نہیں منانا چاہیے یہ مقصد ہے بھائی دیکھیں آپ سوال ایسا ہی ہے میں جو بھی آپ کو کھلنا پڑ رہا ہے تھوڑا سا آپ کھلے کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں فکر رہے بات یہی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ جو سنتیں تھیں وہ صحابہ نے اپنائی ٹھیک ہے اور صحابہ کے ذریعے سے ہمیں دین پہنچا تو صحابہ نے یہ عمل کیا ہی نہیں تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں آپ کیوں یہ میسج دیتے ہیں کہ یہ مرادت منائے خوشیاں منائے آپ خوشی والا میسج کیوں دیکھیں نہیں دیکھے نا آپ مکس نہ کریں جی ون بائی ون چلے پہلے क्यों ہے کہ خوشی کیوں منا رہے ہیں ہم کیوں خوشی منا رہے ہیں وہ خوشی کیوں منا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں الگ ٹاپک ہے ٹھیک ہے کیا صاحبائی کرام نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا یہ ایک الگ ٹاپک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم ون پہلے کیا چاہتے ہیں میں کرام علی کی سیرت پر جی جی ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ کہ صاحب کرام علی اردوان یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں ٹھیک ہے ان کے ذریعے ہم تک شریعت پہنچی اب میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں مذہبی طبقے میں آپ کا بھی اٹھنا بیٹھنا رہتا ہوگا کہ یہ بتائیے کہ کیا ہر وہ کام جو کسی بھی صحابی نے نہیں کیا وہ نہیں کر سکتے دیکھیں میں نے کہا تھا شروع میں آپ گھما دیں گے آپ نے گما دیا ہوگی آپ نہ گھومے میرے کو گھما دیا جواب نہیں دے سکتے آپ آپ جواب تو نا میرے بھائی جان جواب ہی آپ کو ملے گا اور آپ اللہ نے چاہا تو آپ یہ کہیں گے کہ مجھے میرا جواب مل گیا بس چلے ٹھیک اگر آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے میرا جواب مل گیا اور آپ گھما گھما کر مجھے مدینے میں لا کر آپ نے مجھے کھڑا کر دیا تو ٹھیک ہم دوبارہ سفر کر لیں گے بھائی آپ کو ہم کتاب گھمے میرے ساتھ لیکن انشاءاللہ شاء آپ کو ہم پہنچائیں گے مدینے میں آپ کو اور کیا چاہیے ٹھیک ہے چل گھومنے میں کیا رہے جائے آپ کو ان ہم گھوم پھرا کر بدنی کا نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے نارملی آپ گھومتے رہے ہیں موچ کرتے رہے پیسے تو نہیں لے کر آپ سے بھی گھومنے گئے یہ شاد فرمائیے کہ کیا آپ سے میں جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں اس کا ہی جو مطلب نکال رہا ہوں جی کہ بھائی آپ ایک ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جو کام صاحبی نے نہیں کیا رضی اللہ تعالی عنہ اس کا یہی مطلب نکلتا ہے جی ہاں یہاں جی جی تو کیا ہر وہ کام جو کسی صاحبی نے نہیں کیا وہ کام کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے کوئی ایسے اگزامپل نہیں جو پوچھ رہا ہوں آپ مجھے نہیں بتا علم والے آپ ہیں آپ بتائیے دیکھیے نا میں علم والا ہوں یا نہیں ہوں یہ تو میں اسپیس میں نہیں جا رہا لیکن میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا کسی صحابی نے اگر کوئی کام نہیں کیا تو کیا وہ کام نہیں ہو سکتا کہ دین ہمارا یہ تو تا قیامت تک کے لیے ہے آپ کو نیا دین تو نہیں آئے گا ٹھیک ہے دین میں گنجائش دین میں فلیکسیبلٹی یہ تو ساری دنیا بولتی ہے کہ دین اسلام میں گنجائش دین اسلام میں فلیکسیبلٹی ہے اب صحابہ کرام علیم و رضوان کی اگر دور سے ہی مثال لینی ہے تو اونٹ آج کون بیٹھے گا اونٹ پر گھوڑوں پر آج کون سواری کرے گا جب آپ کو گھوڑے کی جگہ اونٹ کی جگہ پر سواری قبول ہے تو پھر اور بہت ساری چیزیں آپ کو قبول کرنی پڑیں گی دیکھئے یہاں میں ایڈ کرنا چاہوں گا اب یہ تھوڑی سی یہاں سے بات ہو گئی ڈائیورٹ یہ ہیں اسباب جو ہم اختیار کرتے ہیں نا ڈیلی روٹین میں اور اس کو ہم اختیار کرتے ہیں ثواب کی نیت سے یہ تو وہ بدعت ہے نا جو آپ لوگوں نے ایجاد کر بدعت کا لفظ ہی کہاں سے نہیں بدعت جب صحابہ نے نہیں کیا تو پھر بدعت ہوئی نا دین کے اندر ایک نیا کام ایجاد ہو گیا یہ تو آپ نے بدعت کو کیا سمجھا ہے جو کہا جاتا ہے کہ جو کام اللہ کے رسول رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے اور صحابہ کرام میں نہیں کیا اس کے بعد جو کر رہا ہے وہ بدعت ہے یہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے جو بات ہے میں تو آپ سے وہ عرض کر رہا ہوں یہ مسئلہ ہے نا کہ آپ لوگ رائج بات ہے کیونکہ آپ سوشل میڈیا سے آپ کا تعلق آپ کا ٹی وی کے اسکرینوں سے تعلق آپ کا ٹیلی فون کے واٹس اپ سے تعلق تو آپ کا یہ تعلق اگر ہمارا تعلق ڈائریکٹلی قرآن سے ہو جائے ہمارا تعلق ڈائریکٹلی حدیث سے ہو جائے تو بات ختم ہو جائے گی میں اس وقت بیٹھ کر نہ آپ کو واٹس ایپ کروں گا نہ آپ کو میں فیس بک پہ لے کے جاؤں گا نہ میں آپ کو سوشل میڈیا گھماؤں آپ نے کہا کہ جو چیز اس وقت نہیں ہوئی وہ اگر بات میں ہو تو بدعت ٹھیک ہے آپ کو یہ بتاؤ کہ بدعت کے بارے میں جو بہت واضح ایک خوبصورت مضمون امیر علیہ سنت نے اکبر بھائی آپ کو یاد ہے امیر علیہ سنت نے فیضان رمضان اس کتاب میں تراوی کے بیان میں امیر سنت نے باقاعدہ مثالیں دی ہیں کیونکہ جو اصل ہے نا یہ تصور کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہ بتائیے ابیر نا امار, امار بھائی قرآن پاک ماشاءاللہ پڑھتے ہیں جی اگر میں قرآن سے زیر زبر پیش اور نقطے یہ ہٹا دوں تو آپ قرآن پڑھ سکیں گے نہیں مجھے ثابت کرتے کہ صحابی نے زیر زبر پیش اور نقطوں کے ساتھ قرآن پڑھا ہے وہ یہ رہ کہ جو پہلا سوال ہے جو صحابہ کرام کیا ربی نور شریف مناتے تھے یا نہیں وہ وہی رہے گیا وہ نہیں رہے گا نہیں وہاں وہ نہیں غ... وہ رہے گا وہ وہاں نہیں رہے گا دیکھیں مطلب کہ کوئی چار آدمی پوچھے بھائی مجھے اس بات کا جواب دو دیکھو یس اور نو میں جواب دینا ہے تو آپ کیا بولو گے جی بھائی یس اور نو میں ہر کا جواب نہیں ہوتا میں بولوں گا یس مگر وہ یس بولوں گا جب میرے اس کا سیاک و سواق اور کہانی سنو گے تو میرے یس میں میری ایک بے گنا چھپی ہے اور میری کہانی نہیں سنو گے تو میرے یس میں میرا گنا چپا ہے ٹھیک ہے یہ کورٹ میں لے جائے سارے دنیا بھر کے کیسز لے لیجئے تو جب تک اس کا سیاق و سباق کو بیک گراؤنڈ آپ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے تو اس وقت تک آپ کو پتا کرتے چلے گا پھر اختلاف اور یہ وسوسے اور اس طرح کی چیزیں کو اوور نائٹ کو راتوں رات کی چیزیں تو نہیں ہے نا جو آپ کو دو چار ملٹوں کے در دو چار ملٹوں میں اگر مسئلہ ہونا ہوتا تو ہم بیٹھے گی ادھر یہ تک ڈیٹیل ہے سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی اور ہمارے ساتھ سیدھی سی باتیں گھومنا پڑے گا ابھی جیسا گھمایا نا تو میں نے اگر میں یہ کہتا نا یہ کہتا نا کہ میں گھماوں گا نہیں تو الگ بات ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ گھمو اگر آپ گھومنے کے بعد یہ کہہ دیں کہ آپ نے ہمیں غلط گھمایا تو ان میں اپنی غلط مان لوں گا اگر آپ درست ہے اور اگر آپ کو لگے گا نہیں آپ نے صحیح گھمایا کیوں اصل میں یہ قوم بھی گھمائی گئی ہے تب تو غلط فلم میں اب جب گھوم گھوم کر کسی غلط جگہ پر کھڑے ہو چکے ہیں تو مجھے گھما گھما کر ہی آپ کو صحیح جگہ پر لانا پڑے گا نا میں جو اٹھا کر دو وہ صحیح جگہ پر نہیں جا کر کڑا کر دوں گا جو بھی کسی غلط جگہ پر جا کر کھڑا ہے کہیں گھوم کر ہی ہے نا تو کر گیا تھا جب گھوم کر غلط جگہ پہنچ سکتا ہے کہ جہاں وسوسوں کی دنیا میں چلا گیا تو اسے گھوم گھما کر تھوڑا لانے کے لیے تھوڑا ٹائم دو دیا مجھے آپ تو مطلب مجھے تو موقع ہی نہیں دے رہے پچھلے تین چار شیشوں کا لگتا ہے بدلا بدلا لے رہے کریں ہم ترے سنیں گے میری باتوں میں جہاں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں یار آپ ہٹ رہے ہو تو ہٹنا اپنی جگہ پر بولے گھوم گھومے دیکھیں آپ اردو پڑھتے ہیں الحمدللہ بولی اردو میں رہا تو اس پہ ایرا ہوتے نہیں ہوتے پڑھ لیتے نا آپ تو اجمیروں کے لیے نا عرب کے لیے تو تھے ہی نہیں تو یہ تو ان کے لیے لگے تھے زبان جو ہے وہ آرام سے اس کو پڑھ لیں گے نہیں یہاں یہاں آپ کی ریسرچ غلط ہے نا اتنے بڑے بھی موقع نہیں ہے آپ کیونکہ اس وقت میں تو فرانس میں ان عربیوں سے مل کر آیا ہوں جو اصلا نسل عربی ہیں جن کی نسل عربی ہیں جو خود عربی ہیں فرانس میں میں مل کر آیا ہوں وہ دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہیں عراب لگے ہوئے ماننے کے سو کوئی چارہ نہیں ہے ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بھی اگر آپ ہٹا دیں تو کئی لوگ عربی جاننے والے نہیں پڑھ سکیں گے میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو آپ نے مجھے اردو کا کہا نا میں آپ کو اردو میں لکھ کر دیتا ہوں اگر آپ درست کر کے بتا دو نا ہم اپنے سلسلہ بند کر دیں گے آپ کے اتنے تلفظ کی غلطیاں میں نکال کے دیتا ہوں آپ کو بازار کو بازار ہم بولتے ہیں اشکال کو اشکال ہم بولتے ہم اپنی اردو میں زیر زبر پیش کا آگے پیچھے کر کر ہم بولتے ہیں غلطی ہو گئی ہے ہے غلطی اب اگر لام کے اوپر زبر لگائیں گے تو آپ کا غلطی نکلے گا اور لام پر اگر آپ ساکت کرے گا تو ابھی غلطی نکلے گا تو ایسے تو سینکڑوں تلفظ بچپن سے اردو بول رہے ہیں ایک طرح سے اس کو بھی عراب لگا کر نہ دو تو وہ اردو نہیں بول سکتا تو ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی عربی ہے کیونکہ قرآن کی اپنی زبان ہے عربی تو آج بھی اگر آپ عربیوں کے ہاتھوں میں جو عربی بولنے والے ہیں عربیوں کے ہاتھوں غیر عالم ہوں گے میں ان کی بات کروں گا نارملی طور پر ٹھیک ہے نا اگر آپ عربیوں کے ہاتھوں میں بھی قرآن شریف دے دیں گے اور بغیر آپ لگائے دے دیں گے وہ بھی بالکل وہ بہت سی جگہوں پہ غلطیاں کریں گے اچھا پھر روموس کا کیا کرو گے کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن پاک کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں کیونکہ دیکھیں آپ نے دو چیزیں بیان کی ایک اعراب اور نقطے انہوں نے جواب دیا کہ آپ اردو پڑھ لیتے ہیں نقطے اگر مثال کے طور پر اردو میں اعراب بھی ختم کر دیں اور نقطے بھی اگر ختم کر دیں اب آپ بتائیں اب آپ اردو پڑھ سکیں گے آپ ہا کا خا کیسے پھوڑو گے اور ہا کا جن کیسے پھوڑو گے کیونکہ ہا وہ ایک ہی شکل ہے اس کے پیٹ میں ڈالو نقطہ تو جی بن جاتا ہے سر پہ ڈالو تو خا بن جاتا ہے دونوں ڈا دو تو ہا بن جاتا ہے آپ بابا مجھے گنا گھمائے میں تو آپ کو سیدھا سیدھا لے کے جواب ابھی تک نہیں دیا نہیں میں دیکھیں نا آپ نے مجھے روکا ہے میں تو دے رہا تھا آپ ہی کے ساتھ ہی کے اسلام بھائی یہ بیچ میں آئے تھے ان کو منع کرتے بندہ ہوں سمپل کا سوال پوچھا تھا کسی سا نے بنایا اللہ مجھے سمپل اور سادہ بنا دے ٹھیک ہے نا تمہیں اپنی منہ سے اپنی تعریف کیوں کرو آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ابھی نے اپنے منہ سے اپنی تعریف اتنی کی تھی اب ارض کرنے کا مقصد یہ ہے ہمارا بھائی وہ پرانے پاک جو صحابہ نے پڑھا کیا وہی قرآن اگر آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو کیا آج کا مسلمان وہ قرآن پڑھ لے گا اس اسے بحث کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے موسٹلی بہت بڑی تعداد کے اندر ہم یہی کہیں گے نہیں پڑھ سکے گا اس پہ خالی خالی کی بحث کرنا بیکار ہے ٹھیک ہے یہ کوئی بھی جو منع کرے گا اپنے اس کے لیے مینٹل ہاسپٹل موجود ہے تو بغیر عراب کے زیر زبر پیش کے بغیر کے کہ قرآن کہاں سے بےچارے درست پڑھ سکیں گے نمبر ون اب اگر میں کہوں کہ آپ وہی قرآن پڑھیں جو صحابہ نے پڑھا تو وہ کہاں سے پڑھیں گے تو جو قرآن جس طرح کا قرآن عراب کے بغیر کا صحابہ نے نہیں پڑھا تو آج آپ کا پڑھنا رہا درست پڑھ تو قرآن ہی رہنا میں کہہ رہا ہوں درست ہے کیوں کہ آپ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں کچھ اور چیز نہیں پڑھ رہے اسی طرح اگر صحابہ کلام علیہ و نے جو کام نہیں کیا اگر اس کی بات کریں تو یہ بتائی کہ کی کیا اس وقت کیونکہ آپ کو تو میں سواری کی مثال دی تو آپ تو آگے بیچ میں میں آپ کو دینی مثالیں دیتا ہوں مذہبی مثالیں دیتا ہوں نا یہ بتائی ہاں یہ مذہبی قرآن کی مثال تو مذہبی ہے نا یہ تو دینی مثال ہے نا یہ بتائیے کہ جس جن میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں کیا کسی صحابی نے اس جن میں قرآن پڑھا ہے جلد بنتی نہیں تھی جو بینڈنگ ہے جلد ہے جو پرنٹنگ ہے جو کاغذ ہے اس طرح کا پہلے تھا ہی نہیں یہ بھی جو صحابہ نے نہیں کیا وہ آج ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے دو ہو گئے دو ہو گئی یہ بتائیے کیا مسجد کے اندر آپ نے وہ تاک نما مہرات دیکھی ہے جس میں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں یہ کس صحابی نے تاق بنائی ہے نہیں تھی یہ آپ کو لگے گا کہ یار یہ کون سی بات کر رہا ہے آپ تحقیق کر لیجیے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں خرط بات کر رہا ہوں تو کام ہے کیا چلا گیا تو ملتے جلتے رہتے مجھے بتا دیجیے گا ان میں آپ کو پروف کروں گا ٹھیک ہے اچھا مسجد میں منارا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور مسجد में منارا نہیں ہے کس سابینا تک منارا بنایا یہ بتا دیجیے کہاں گمبد تھا پہلے یہ بتا دیجیے جس علم پر ہم بحث کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں का کا لفظ لے لیا فلاں کا لفظ لے لیا اس پہ یہ سیکھنے کے لیے جس درس نظامی کو کیا جاتا ہے وہ درس نظامی کا سارا نصاب کس آبی نے بنایا یہ بتا تو کیا صحابہ کرام نے وہ سرف پڑی تھی کیا صحابہ کرام نے وہ نہ ہو پڑی تھی میرے میٹھے میں ڈسلائیں بھائی یہ اصول جو ہے نا جو کام کسی صحابی نے نہیں کیا وہ کام ہم نہیں کر سکتے یہ اصول کے صحابی نے بیان کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ حدیث صحابی کے عمل سے صحابی کے قول سے زیادہ حدیث کی اہمیت ہے نا فرکار <سر> <سر> صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم <سر> ٹھیک ہے فیضان سنت یہ ادھر رکھی رکھیے دیجیے گا اگر فیضان سنت میں آپ کو دیکھیں حدیث تو میں اب زبانیں تو نہیں بیان کروں گا اور آپ وہ زبان کرو حوالہ پوچھیں گے ٹھیک ہے تو میں آپ کو ایک حدیث سے بیان کرتا ہوں جو انشاءاللہ شاء ہو سکتا ہے آپ کی معلومات میں بھی اضافے کا سبب بنے اور ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان کی معلومات میں بھی اضافے کا سبب بن سکتی سلو الحبیب صلی اللہ, اللہ, اللہ تعالی علی محمد اب یہ حدیث سنیے یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اور نمبر 11338 حدیث نمبر 1017 مضبوط حوالہ ہو گیا ٹھیک ٹھیک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وََ وسلم کا فرمان معزم ہے جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اس کو اس کا ثواب ملے گا اور اس کا بھی جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے اس پر اس کا گناہ بھی ہے اور ان لوگوں کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے اور ان کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی یہ تو ایک حدیث ہو گئی تسلی رکھیے گا میں ایک اور حدیث سناتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے الحمدللہ للہ اقزا وجل آپ کو حدیثوں کے ذریعے حدیثوں کی معلومات کے ذریعے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ارز کروں گا اور آپ کی جو وسوسہ ہے یا جو غلط فیمی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دور ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیک ہے آپ نے جس بھی کا بیان کیا نا ان تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسا نہیں ہے کہ میں ایک پہلو بیان کروں گا میں انشاءاللہ شاء میں دونوں پہلو رکھوں گا آپ نے جو حدیث پاک جو ایک آپ نے سنا ہے میں اس کے حدیث بیان کر دیتا ہوں ٹھیک ہے حدیث پاک ہے یعنی ہر بدعت یعنی نئی بات جو آپ نے نئی بات کہی ہے ہر بدعت یعنی نئی بات گمراہی ہے کلو بدین بلالتن و کلو بلال فنار یعنی ہر بدعت یعنی نئی بات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے یہ سنن نسائی کی حدیث ہے ایک اور حدیث سن لیجیے یعنی بدترین کام نئے طرح کے ہیں ہر بدت نئی بات گمرائی ہے ٹھیک ہے اس کے کیا معنی ہوئے ایک طرف تو میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ نیا طریقہ جو جاری کرے گا اور اس کے ثواب والی اچھا طریقہ اور جو برا طریقہ جاری کرے گا تو اس کو اس کا برا ملے گا ظاہری الفاظ میں دیکھیں تو دونوں احادیث بظاہر متضاد آپ کو لگ رہی ہوں گی کہ ایک طرف ہے کہ نیا طریقہ ایجاد کریں گے تو ثواب ہے کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے اس میں سمجھ آ رہی ہے نا ابھی مثال دی عمران بھائی نے کہ جو ہے کیا کہ کہتے ہیں پہلے اونٹ ہوتے تھے اب آپ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں تو پہلے ہم ہج پہ جاتے تھے اونٹوں کے اوپر تو اب آسانی ہو گئی نا ہم جہاز سے چلے جاتے ہیں تو یہ آسانی پیدا کی لیکن یہاں تو نئی چیز ایجاد کرنے کی بات ہو رہی ہے نا کلو بید دلال والی جو حدیث ہے بھائی تو وہ بھی تو نئی چیزیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سی پرانی چیزیں لیکن اصل مل رہی ہے نا اس کی کہ سفر کرنا ہے تو میں کو اصل دوں گا نا چلو مسئلہ کر دیا بھائی جی انہوں نے کہا اصل مل گئی تو نے کہ بھائی سواری کر اصل ہے بالکل ٹھیک ہے سواری کرنا اصل ہوا اصل کیا تھی سواری سفر کرنے کے لیے اصل سواری سفر کے لیے سفر کرنا تھا مجھے گھر تک آنا تھا کیا میں سواری نہیں کروں گا سواری ہوگی ٹھیک ہے اصل کیا ہے سواری سواری آپ کو اصل مل گئی اگر سواری کی صورت بدل گئی مگر اصل موجود ہے بالکل موجود ہے ٹھیک ہے اب یہ بتائیے کہ میلاد منانے میں کیا ہوتا ہے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے آپ لوگوں نے ملا کے استعمال اٹینڈ کیے ٹھیک ہے یہ بتائیے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اصل موجود ہے اس کی بالکل موجود ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات آپ کے فضائل بیان ہوتے ہیں اصل موجود ہے بالکل موجود ہے کیا اس میں نیکی کی دعوت امر معروف نہیں المنکر نیکی کی دعوت دینا برائی سے منع کرنا یہ بیان ہوتا ہے اصل موجود ہے موجود ہے بالکل اچھا اس میں مسلمان جمع ہو کر کھانا کھاتے ہیں اصل موجود ہے اس میں موجود ہے ٹھیک ہے اب یہ بتائیے کہ میلاد کے اجتماع میں ٹھیک ہے بارہ ربی الاول کا جو اجتماع ہوتا ہے اس موضوع میں جو بھی اجتماعات ہوتے ہیں اس میں وہ کون سا کام ہے جس کی کہیں کوئی اصل نہیں ملتی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدین منورہ تشریف لائے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مدین منورہ میں تشریف آوری ہوئی یہ ایک طرح سے گویا کہ جلوسی کے انداز میں ہوئی تھی صحابہ کرام کے جرمٹ میں آئے جمع ہوئے تھے وہ باقاعدہ ایک صحابی رضی اللہ نے تو اپنا امام شریف نکال نزب کر نیزے پر اٹھایا ہوا تھا تو یہ جھنڈے کی اصل ہو گئی دیکھیے دیکھیں زد بھیس کی بات کریں گے تو وہ لگا یہ وہ تو چیز نہیں تھی تو میرے یہ تو کہتے وہ چیز نہیں تھی آپ ہی نے کانسپٹ آ رہا ہے کانسپٹ آ رہا ہے نا آپ نے کہا وہ اصل ملنی چاہیے بالکل اصل مل رہی ہے آپ کو کوئی ایسی چیز بتائیے کہ جو اصل نہیں جس کی ملتی ایک تو وہ چیز اصل نہیں بھی ملتی نا پھر بھی اگر وہ طریقہ اچھا ہے امت کا فائدہ ہے اسلام و دین کا فائدہ ہے یہ مجھے بتائیے امار بھائی کہ بارہویں شریف کا جب بھی اجتماع ہوگا ایک نمبر کا بے نمازی نماز آپ سچی سچی بتائیے گا امار بھائی میں بہت سیریسلی آپ سے پوچھ رہا ہوں जी. آپ کو کیا یہ تجربہ ہے کیا یہ ایک ٹائم پہ نماز نہیں پڑتا تھا لیکن یا یہ جب یہ بارہویں کا اجتماع ہوا یا کوئی بڑی رات آئی نا یار یعنی یہ مسجد میں نظر آ گیا ایسا ہے رمضانوں بھی بھی ہوتا ہے ایسا ٹھیک ہے جی نہیں رمضان تو چلو آپ بولو گے رمضان عبارت تو اپنی جگہ ہاں تو بات کوئی اور ہے نا ٹھیک ہے تو آپ بتائیے کہ جو اسلامی تہوار جس سے مسلمانوں کی ایک اکثریت منا رہی ہے اور یہ بات آپ کے علم میں ہوگا ظہیب بھائی شاید آپ نے کچھ معلومات حاصل کی ہو اسلامی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت یہ گمراہی پہ جمانی ہوگی حریف موجود ہے گمراہی پہ جمانی ہوگی دنیا میں تقریباً میری اطلاع کے مطابق پچاس سے زیادہ اسلامی ملک بارہ عربی لیول کی چھٹی منا گئے سرکاری چھٹی گورنمنٹ ہولیڈے بالکل مور دین ففٹی کنٹریز ریسرچ کر سکتے ہیں اس کی مور دین ففٹی کنٹریز یہ سرکاری یعنی گورنمنٹ ہولیڈے ہمارا ربی لیول کو ہوتا ہے کس چیز کا ہولیڈے مناتے کس چیز واقعی ہولیڈے برتھ سیلیبریشن ہے برتھ سیلیبریشن ہے کیا یہ سارے کے سارے ممالک یہ ساری کی ساری ریاستیں ماض اللہ کیا یہ بدار تو گمراہیت پہ جمع ہو رہی ہیں حالانکہ چھٹی کا تصور کون سا صحابی نے چھٹی منائی ہے اتوار کی چھٹی کسی صحابی نے منائی ہے کیا جمعہ پڑھ کے یہ کام پر نہیں جاتے تھے ایک تو یہ کہ اگر وہ چیز نہیں ہے اور کام نیا ہے اور ثواب کا ذریعہ ہے تو ہمیں اس کو روکنے کی کیا ضرورت ہے ایک شخص نہ کبھی ٹوپی پہنتا ہے سر نہیں ڈھانپتا سر ڈھانپنا ایک ادب ہے اسلام و دین کا ایک ادب کا ایک معاملہ ہے وہ سر ڈھانپتا ہے کرتا شلوار پہنتا ہے اچھا خاصا آدمی جو مسجد میں آ جاتا ہے دو چار پانچ گھنٹے مسجد میں ود گزارتا ہے قرآن کی تلاوت سنتا ہے اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتا ہے یہ جتنی چیزیں میلاد میں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جلوس کا میں نے آپ کو ارض کر دیا نہیں نہیں اب ون بائی ون چلے آتے پہلے تو زیب بھائی کی اور عمار بھائی کی بات ہے کہ اصل اصل میں نے آپ کو جلوس کی بھی بتا دی اصل میں نے آپ کو جھنڈے کی بھی بتا دی اصل میں نے آپ کو میلاد میں یا اس طرح کے کسی بھی جیتی میں ہونے والے جو کام ہیں مسجد میں ہو رہے ہیں یا کسی بھی جگہ ہو رہے ہیں تلاوت ہو رہی ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے کھانا کھایا جا رہا ہے کھانا کھلانا بلکہ یہ سب جو کہہ رہا ہوں اس کو حدیث موجود ہیں فضائل پر جنت واجب کرنے والے کاموں میں سے کھانا کھلانا ہے تو یہ بتائیے کہ کتنی بڑی چیریٹی ان دنوں میں مسلمانوں کو کھانا کھلانے پر ہوتی ہے یہاں تک نہیں گھوم کر کہاں پہنچے پہلے تو دیکھو گھوم کر پہنچا سر ایسے بات ہے کہ اپنا موقف بیان تو کر رہے ہیں ہماری تو جیسے آپ نے جلوس لیا اب جیسے کھانا کھلانا آپ نے کہا پانی بلانا شربت پلانا جس طریقے سے کھانا کھلایا جاتا ہے جس طریقے سے وہاں پر طریقے سے کھلایا جاتا ہے اچھا یہ تجربہ رہا ہے کہ آپ پریکٹیکل لائف میں اگر جائیں آپ کنٹینیو کرسن تو نہیں نا پوچھیں گے آپ نہیں رہی آپ کو پیاز سگری پی لے پانی تو یہ نا اصل موجود ہے نا پانی پی آپ شیشیشے کے گلاس میں کس صاحب نے کانچ کے گلاس میں پانی پیا اصل پانی یہی بس بس پکڑے کمال کر دیا اصل موجود ہے اور میں کہتا ہوں اگر اصل نہیں بھی موجود ہے نا پھر بھی حدیث موجود ہے مگر اصل موجود ہے اور حدیث سے بڑھ کر کوئی اصل نہیں ہے آپ ابھی وہ کتنے مطلب بس اللہ پڑھ کر ماشاءاللہ سے تین گٹ میں پانی پیئیں گے اگر آپ کے منہ پر شربت دا. ایسے اٹھا کے دی جائے تو آپ, آپ کہیں گے کیا ہو رہا ہے دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ ارے کھانے کے لیے مر رہے ڈنگر اس طریقے سے بانٹا جاتا ہے اس طریقے سے یہ کیا جاتا ہے جلوسوں میں جو چیزیں پھینکی جاتی ہیں یا چاول کا جو چاول پھینکے جاتے ہیں کس طریقے سے تال اٹھاتے ہیں آدھے گرا رہے ہوتے ہیں آپ پیسہ نکال کے وہ جھنڈے لے کے جانا ابتدا میں نے باپو ارض کی تھی اس طرح نیاز اڑانا کھانا اڑانا نیاز کھانا جو بزرگوں کے سارے ثواب کے لیے کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو ہم نیاز کہتے ہیں سمپل سی بات ہے اس طرح نیاز اڑانا یہ کبھی بھی اس کو کسی نے بھی درست نہیں کہا ہے بلکہ دیکھیں ہمارے امام امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ میں آپ کو نیاز کی بات کری نا میں آپ کو ان کا عمل بتا دیتا ہوں اتنے پرانے تو نہیں ہے ٹھیک ہاں ہاں ہے سو سال میں نہیں ہوئے میرا خلش ہے ستانوا پور سے مبارک تھا نائنٹی سیون غالبا میرے آداد امام علیہ سنت کا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ایک بوس پاک کی نیاز تھی رحمت اللہ تعالیٰ نے تو آپ اپنے تخت سے نیچے تشریف لائے زبان کی نوک سے شرنی یا کوئی ذرہ تھا نیاز کا وہ اٹھایا اور فرمایا کہ یہ نیاز ہے اس کا ادب اور احترام ہونا چاہیے اس طرح کی میں نے آپ کو اس واقعے کا مضمون عرض کیا مسئلہ یہ ہےسلم بھائی کہ ایک چیز غلط ہو رہی ہے اس کو کون کہے گا کہ یہ صحیح ہے سب اگر کوئی اور کر رہا ہو آپ سمجھ میں آتا ہے کوئی بھی کر رہا ہو سمجھ میں نہیں آتا آپ کی سمجھ میں آتا ہوگا آپ لوگوں میں بیٹھتے ہم تو لوگوں میں نہیں بیٹھتے <laughs> اگر ایک ڈیوٹل بندہ کرتا ہے نا تو جیسے جس کا دین کا علم ہے چیزوں کا پتہ ہے تو ہم کہتے ہیں جس کو دین کا علم ہوگا اسلم بھائی جس کو دین کا صحیح پتہ ہوگا اور جو اہل علم ہوگا میں ہوتے ہیں اور نظر آتے ہیں کیا اسلامی ہولیا میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مطلب کہ یہ اس کو علم ہے اسلامی ہولیا میں تو آپ بھی نظر آ رہے اسلامی ہولیے میں تو یہ بھی نظر آ رہے اسلامی ہولیا میں تو یہ بھی نظر آ رہے ہیں اسلامی میں یہ بھی نظر آ رہے تو وہ ساری چیزیں سے نکال سکتا ہوں میں بیٹھے بیٹھے کہ جس کا تعلق وہ ان چیزوں سے نہیں ہیں ان لوگوں کو آپ گھما رہے اب آپ پر آئی تو آپ گھماؤ گے گھما اگر آپ مجھے گھما کر جاؤ تو گھومنے کے لیے جب ہم کوئی سوال کرتے ہیں تو ہوتا یہ کہ آپ پر ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں ہم آپ کے چیزیں آپ یہ بتاؤ آپ مجھے مطلب پھولوں کے ہار پہنا رہے ہو تو ہم نے کہیں پرسنلی آپ کو بنا تو ہم تو یہ پرسنلی میں نے پرسنلی کیا کہا مطلب آپ یہ کہہ نا کیا ہے آپ مجھے میرے ٹپکوں میں لے کے جا رہے بیٹھے بیٹھے در چیزیں نکالنا ہوگا آپ سے مراد یہ کہ آپ مجھے جو کہیں گے نا کہ وہ یو وہ اب اس سے بڑھ کے پریکٹیکلی مثال کیا ہوگی کہ اگر میں یہیں بیٹھ کر آپ ہی کے اندر دے دوں دو آپ مجھے باہر گھم ہو آپ مجھے پریکٹیکلی مثال میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں چلے آپ مجھے ایک سوال کر رہا ہوں آپ اس کا جواب مل جائے آپ اور اسی میں ایک سوال کہ اس طریقے سے جو کرتے ہیں آپ تو میرے کب بولا یہ صحیح کر رہے ہیں اسے کرس کب کریں گے اسلم بھائی کہ جب یہ کہوں گا کہ بھائی یہ صحیح ہے آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں موڈ بنا کر آئے ہی گھر یہ آزاد بھی تو مطلب کہا جاتا ہے کہ دعوت اسلامی نے آزاد کیا جلوس نکھانا جب نہ دعوت نہیں ہو سکتا دعوت اسلامی زیادہ بڑھا جب دعوت یہ دعوت اسلامی کے آنے کے بعد تو مسجدوں میں بھی رش بڑھا ہے دعوت اسلامی کے آنے کے بعد تو نوجوانوں کی داڑیاں بھی بڑی ہیں دعوت اسلامی کے آنے کے بعد تو سرپر امامے بھی بڑھے ہیں دعوت اسلامی کے آنے کے بعد تو مدری ہلیہ بڑھے ہیں دعوت اسلامی کے آنے کے بعد تو ماں کا ادب بھی بڑھا ہے دعوت اسلامی کے آنے کے بعد شوہر نے بھی حقوق ادا کی ہے بیویوں کے اور بیویوں نے شوہر کی تعداد گزاری کی ہے دعوت اسلامی کے آنے کے بعد تو بہت کچھ اچھا ہوا ہے دعوت اسلامی ہر وہ کام جو اچھا ہو رہا تھا اس کو اور اچھا کیا اس کا کون انکار کر رہا ہے آپ اسلامی के آنے के بعد برائی کون ہے داود اسلامی نے برائی ختم کی ہے داود اسلامی کے ذریعے برائی کبھی بڑی نہیں ہے میں آپ کو یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے تو ماشاء اللہ مذاکروں میں بھی شرکت کی ہے اور آپ نے کتنے مطلب کہ یہ جلوس میلات بھی آپ نے دیکھے ہوں گے اسلم آپ کی ذات پہ نہیں آتا آپ یہ بتائیے کہ آج سے کچھ عرصے پہلے دیکھیے بالکل میں بالکل ڈائریکٹ آپ بولو گے ڈائریکٹ میں ڈائریکٹ گا کیا کروں گا, گا میں کوئی ان انڈائریکٹ کیوں ہو جاؤں آپ یہ بتائیے اور پریکٹیکل بات کیجیے گا عمار بھائی آپ سے بھی پوچھ لوں گا اگر آپ جلو سے میلاد دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر میں پوچھوں گا کس سابی نے جلو سے ملا اور ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں بیٹھے ہوئے یا رات بھی اپنی بات گھومتے رہو یا میں پہلے تو عرض کی تھی آپ کو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں اسلم بھائی کہ آپ جلوس سے میلاد میں کب سے جا رہے ہیں بچپن سے بچپن سے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں شرما نہیں کیا بات کریں میں جا رہا ہوں بچپن سے ٹھیک ہے دعوت اسلامی جب سے سمجھا رہی ہے کہ نیاز کا کریں اس کو اڑائیں نہیں اس کو پھینکے نہیں اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ایک وقت تھا کہ جانور گھوڑے گاڑیوں میں لوگ روڈوں پر آتے تھے تو ان کی مطلب نجاستیں ہوتی تھی پھر سمجھایا گیا کہ یار یہ پکے فرش ہوتے ہیں ان جانوروں کو سڑکوں پہ نہیں لائیں کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جماعت سے نماز کا وقت آئے تو تمام سے مینار کے شورکا کو چاہیے کہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں آپ اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں جب سے دعوت اسلامی نے اس طرح کی چیزوں میں سمجھانا شروع کیا ہے آپ بتائیے کہ کیا نیاز کو جس طرح اڑایا جاتا تھا پہلے آپ نے اس میں کچھ کمی دیکھی ہے نہیں دیکھی مسجدوں میں جانے والے نمازی جماعت سے نماز پڑھنے والے دیکھیں جی یہ دیکھے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے کہ وہ جانوروں والا جو معاملہ تھا جو سڑکوں پہ لے کراتے تھے کم ہوئے ختم отправ... ہو گیا ٹھیک ہے ختم ایسے وہ جانور اب تو ہے نہیں وہ شاٹ ہو گئے جانور آج بھی ہے آپ کو جاتی ہمارے جلوسوں میں حالات کی وجہ سے بھی گاڑیاں الاؤ کی جاتی اور آپ نے آپ کہہ رہے کہ آپ نے وہ نیاز کی طرح بے حرمتی یا نیاز کی جو بے ادبی کی جاتی تھی اس میں کمی آپ نے نہیں دیکھی ٹھیک ہے آپ نے کوئی ایسی کمی دیکھی ہے کچھ ہوا ہے ان لاکھوں میں جس سے تو ہوتا تھا کر دیا سینٹرل ہر آدمی جو سڑکوں پر آتے ہیں سب کے سب مدنی مذاکرے سنتے ہوں سب کے سب دعوت اسلامی کے میسیجز سنتے ہوں سب کے سب علماء اہل سنت جو ایک ادب اور احترام کے ساتھ جول سے میلاد کا جو بیان کرتے ہیں وہ سنتے ہوں وہ اپنی جگہ پر ہر کوئی نہیں کرتا اچھا سننے کی بات چھوڑیں اگر میں کہوں کہ ہمارا تحریری طور پر یہ مدنی پھول موجود ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اب ختم لاکھوں لاکھ لاکھوں لاکھ کی تعداد میں ہماری یہ تحریر چھپ چکی ہماری تحریر بڑھ چکی کہ امیر سنت برسوں سے سمجھا رہے ہیں کہ یہ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں ذرا نیاز میں یہ کئی سال کیا جاتا ہے نیت کی جاتی ہے کہ ہم یہ جو بھی تقسیم کر رہے ہیں وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احسان ثواب کے لیے کر رہے ہیں اور اگر اناج ہے کھانے کی چیز ہے کوئی اس کا خوب احترام بجا ہے کہ زمین پر نہ گرے پاؤں تلے نہ دی جائے اور یہ تو ہر غذا کا یہ احترام ہے لیکن در نیاز کی غذا کا احترام مزید بڑھ جائے گا تو اس طرح انشاءاللہ خوش دلی کے ساتھ اچھی ثواب کی نیت کے ساتھ کریں گے تو ثواب پائیں گے ریا کاری نمود و نمائش کا ذہن نہ ہو کہ واہ واہ ہوگی میری لوگ مجھے دلیر بولیں گے کہ یار یہ بڑا جسے ملازر خرچہ کرتا ہے زبردست آشی کے رسول ہے اس طرح کی تمنا ہی نہ ہوں آرزی کے ساتھ اپنی آز بانٹیں گے ان شاء ضرور سب آپ کے حقدار ہوں گے اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی چیز پسند تھی مختلف اس کی صورتیں جیسے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت میں بکری کی کمر کا گوشت پسند تھا دستی کا گوشت پسند تھا گردن کا گوشت پسند تھا اس طرح یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کی روٹی بارہا تناول فرمائی اب یہ پسند تھی یا نہیں تھی یہ میں نے نہیں پڑھا لیکن اختیار فرمائی ہے نے جو کی روٹی کھجور تناول فرمائی یہ ثابت ہے ٹھنڈا پانی آپ کو پسند تھا وہ ٹھنڈا پانی اس طرح ہے کہ مشک پانی کی بھر کر رات بھر لٹکا رہے گا تو خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا امروف و نہیون علی مرکر فرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند بلکہ ہر نبی اسی مقصد کے لیے خاص کر کے آیا امروف اور نہون علی منکر ان کا سب سے عظیم منصب ہوتا تھا نیکی کی دعوت دینا رسائل کی نیاز کریں یہ بھی نیکی کی دعوت ہی رسائل بانٹتے ہیں ہم اس کو پڑھتے ہیں لوگ جو پڑھتے ہیں تو نیکی کی دعوت ہی پاتے جو بھی نیاز کریں دے گے پکائے جو بھی کریں بے شک کریں وہ بھی ایک کچھ اس میں آدھا آدھا کر اس کو اس طرح آدھے رسائل بانٹے اور آدھے کا لنگر کریں ہر طرف نیکی کی دعوت اس طرح عام ہوگی گھر گھر اپنا رسالہ بھیجیں دعوت اسلامی کا مکتبد المدینہ کا جب سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ غلط ہے غلط کو غلط ہم کہہ رہے ہیں نا آپ صحیح کو غلط ثابت کرنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں غلط غلط ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے بلکہ اس سال ہم مل کے ختم کریں گے مزید کم کریں گے آپ سمجھائیے میں سمجھاؤں گا یار آپ غلط کر رہے ہیں اس طرح اڑائے میں اناج ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں نیاز اور ان پہ جیسے اب اس سے دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ آپ نے کہا جی نیاز کھلا دینا اس کے علاوہ جھنڈے لگا دینا لائٹیں لگا دینا یہ سارے ابھی جھنڈے لائٹو کی باریک آئی ہیں اچھا کھانا کھلا دینا جس بنتے ہیں ہیں کے اور بناتے اس سے سوال یہ تھا کہ جیسے کھانا کھلا دینا اب کوئی ایک بندہ اگر نیاز کر دے مثال کے طور پہ پانچ لاکھ سات لاکھ کی نیاز کر دی کیا وہ کسی غریب بچی کی شادی نہیں کروا سکتا کیوں نہیں کروا سکتا جہاں اتنا نیاز کا پیسے دیے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ بتائیے یہ بتائیے شادی کرانا سواب کا کام ہے ٹھیک ہے جس کی شادی کروائیں گے اس شادی میں کتنے کام شریف کے مطابق ہوں گے شادی ویسی سادگی سے ہاں سادگی سے کروائیں گے آپ کہیں ویسے جیسے ہم کہیں گے ویسی تو وہ تو سات لاکھ میں نہیں ہوگی وہ تو بندہ بھی پچیس ہزار میں ہو جائے گی جیسے ہم گئے گے ٹھیک ہے بات کر رہا ہوں ڈیٹیل میں بات کر رہا ہوں ہزار کا مجھے بتائیے کہ اگر مثال پر صحیح سنت کے مطابق شریعت کے مطابق اگر کوئی شادی ہوتی ہے اور کوئی شادی کے اندر اپنے پیسے ملاتا ہے تو ایک کام ثواب ہے اس کے پاس واجب تھا فرض تھا کیا تھا نفلی کام تھا ثباب کا کام تھا کروا دیا اس <تصفح> اب جو شرط کھانا کھلا رہا ہے کیا وہ ثباب کا کام ہے یا نہیں ہے پہلے یہ بتائیے وہ سواب کا کام ہے <تصفح> اچھا مگر وہ سب گھر میں سب کھانے پینے لوگ ہیں یہ بتائیے یہ بتائیے کہ حدیث پاک میں کھانا کھلانے کی فضیلت ہے چلے کھانا کھلانے کی ایسا فضیلت ہے ٹھیک ہے کھانا کھلانے کی فضیلت حدیث موجود ہے نا حدیث موجود ہے کہ کھانا کھلانا یہ جنت کو واجب کروانے والے کاموں میں ہے تو ایسا ویسے کھانا کھلانا پانی پلانا پیاسوں کو پانی پلانا بھوکوں کو کھانا کھلانا ایسے نعم؟ بہت نعم؟ سارے ممالک ہیں جہاں لوگ بھوکے مر کے جو لوگوں کو کھانا پیٹ بھرا نہیں نہیں یہ مطلب کہ کھانا کھلانا سوا کا جس ٹائم پہ وہ کھانا کھا رہا ہے اس ٹائم پر اس کو ثواب کے لیے اگر کھانا کھلا دیتا ہے تو کھانا کھلانا یہ تو سواب کا کام ہے یا نہیں ہے تو ضرورت ان کو کھلانا دور نہیں یہ بتائیے کہ نکاح کا کھانا کھلاتے ہیں لوگ نہ کھلائیں ولیمہ کا کھانا تھا نکاح کا کھانا کب ہے اصل میں پیٹ میں درد نہیں میں نکاح کا کھانا کب تھا آپ اس کو بولو گے کہ اتنے ہزار کی شادی کا فرنیچر کی کیا ضرورت ہے نیچے پلنگ لینے کی کیا ضرورت ہے کھانے کی بھائی سونا ہے تو زمین پر سو جائے بھائی پچاس ہزار روپے کی آپ پلنگ لے رہے ہیں تو جب سونا ہی ہے تو آپ نیچے یا گدلہ ڈال کر سو جاؤ لیکن یہ پلنگ بھی لینی ہے تو اس کے لیے یہ ساری اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے جب ایک چیز حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایک فضیلت موجود ہے نہ کہ کھانا کھلانے کی فضیلت موجود ہے سفید پوسٹ تو مر رہا ہے بھائی سفید پوسٹ کیا نا سفید پوسٹ کا تو مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے مسئلہ اس وقت بحث جو ہے نہ دیکھئے آپ دوسرے ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں میں کے اسی طرف آ رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں یہ بتائیے کہ یہ کھانا کھلانا کتنے دنوں تک ہے یہ دن آٹھ دن بارہ دن کتنے دنوں تک کھلائیں گے آپ یہی ہے زیادہ تر یہ صرف ایک دن کھلائیں گے اس کے بعد جو سال کے جو تین سو پچاس دن آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں آپ کرائیں نا بچوں کی شادیاں آپ کرائیں نا گریب کی شادیاں آپ کریں سب کی شادیاں آپ کیوں پہنے ڈیڑھ سو روپئے میٹر والا کپڑا آپ پہنے پچاس روپئے میٹر والا کپڑا سو روپئے جو میٹر بچ رہا ہے اس کو دے کسی غریب کی مدد کیا رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے نزدیک وہ کام سواب کا زیادہ ہے کسی کی نزی کھانا کھلانا ثواب کا کام زیادہ ہے اگر کوئی کھانا کھلا کر اپنے ثواب کو کھڑا کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ آپ اتنا کیوں کر رہے ہو بھائی ٹھیک ہے آپ کا ایک مزاج ہے اصل میں بسا کر دوں آپ کا ایک مزاج ہے کہ بھائی یہ کھانا کھلانے سے اچھا تھا شادیاں کروا دیتے کوئی بولے شادیاں کرنے سے اچھا تھا کسی کو ہج کروا دیتے تو مدیرہ دیکھ لیتا مدد, دا, مدد, مدد, مدد کر دیتے کسی کا کسی کا ٹوٹا ہوا گھر تھا وہ بنا دیتے ٹھیک ہے کسی مسجد میں پانی کا کووا کھدوا دیتے ثواب <تصح> کے تو سو کا میں نا دیکھیں نا میرے پیسے ہیں مجھے مزہ آتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اور اس طرح نیاز کے نام پر بزرگوں کے نام پر اس سالے ثواب کے نام پر میں کھانا کھلاؤں میں اس میں میرے ثواب نظر آ رہا ہے مجھے تو ترغیب دلاتے ہیں ان میں بھائی بھائی میری دلچس مسئلہ یہ ہے کہ میں تو پورا سال مسجد بنانے کی بھی ترغیب دلا رہے ہیں ہم تو پورا سال مدرسہ بنانے کی ترغیب دلا رہے ہیں بلکہ سب سے بڑے تو یہ کہ آپ نے جو سب سے پہلا جو فیس ٹو فیس کیا تھا اور اس میں جو آپ لوگوں نے جو زکات کے وغیرہ سے پوچھا تھا میں نے اس وقت بھی آپ کو مثال دی تھی کہ میرے لیے سننا تو باقاعدہ یہ دیتے ہیں کہ سب سے پہلے زکوٰۃ قریب کے لوگوں کو دو رشتہ داروں کو دو تو آپس آپ میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا درس تو دیا جا رہا ہے نا لیکن میں آپ کو یہ ارض کر رہا ہوں کہ ایک کار خیر ہو رہا ہے اسلم بھائی ایک کارے خیر ہو رہا ہے ایک ساتھ کھانا کھلانے میں نیاز کرنے میں اس طرح لوگوں کی دل جویاں ہو رہی ہیں اس طرح لوگوں کو ایک مذہبی شعور مل رہا ہے ایک مذہبی لطف مل رہا ہے اگر یہ چیزیں مل رہی ہیں اور لوگ ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں اور شریعت اس چیز کو انکار نہیں کرتی دیکھیں ہماری آپ کی میری جو گفتگو ہے نا وہ یہ نہیں ہے مطلب بھائی کیا آپ کی, آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا بات ہوتی کہ وہ اصل موجود ہے یہ کام کر رہے ہیں اب آپ کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی اور پریورٹی کا کام ہے تو ٹھیک ہے ہم نے کب کہا تھا کہ یہ کھانا کھلانا واجب ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں کھلاؤ گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے تو آپ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگوں نے یہ کیوں کر دیا آپ نہ کھلائیں کروڑوں کروڑوں لوگ ہیں تو نہیں کھلاتے چاہیے تو ہے جو کھلاتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا دوسرے انداز میں لے لیتے ہیں نا گفتگو کھانے کھلانے کی اصل موجود ہے وہ کھلانا چاہیے اچھی بات ہے اس میں کوئی انکار نہیں ہے اور کسی بھی دشاور کو انکار کرنا بھی نہیں چاہیے چھبیس ہے لیکن ایک سوال یہ ہے نا یہ اتنا آپ لوگ چراغ کر دیتے ہیں روڈوں کو سجا دیتے ہیں اس کی کون سی کوئی فضیلت ہے یہ پیسہ جو ہے چیریٹی میں استعمال ہو سکتا ہے نا دیکھیں میں کرتا خوشی منانے کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں اسلام میں وسبت ہے میں آپ کو جو اتنی دیر سے ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں زہیب بھائی ہم ایک دوسرے کے نظریات اور ایک دوسرے کے خیالات ایک دوسرے پر مسلط نہ کریں نہیں یہ کومن کو میں آپ کو چاہ رہا ہوں میری بات کو پلیز سمجھنے کی کوشش کیجیے جب تک کہ ہم اپنی یس اور نو اور اپنا ماننا نہ ماننا شریعت کے تابے نہیں کر دیں گے اس وقت بات نہیں بنے گی ورنہ بے سی ہوتی رہے گی میں صرف اتنی سی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے گھر میں لائٹ نہیں لگائی کہ کسی نے آپ کو آؤ کر بولا کہ آپ نے لائٹ کیوں نہیں لگائی آپ نے لائٹ نہ لگا کے کتنے گریبوں کی کسی کی بھی نہیں میں نے لائٹ لگائی ٹھیک ہے میں نے لائٹ بھی لگائی اور میں نے غریبوں کی مدد بھی کی آپ مجھے مجھ سے بہتر کون آپ تو میں دونوں کام اگر کر رہا ہوں چلو دونوں کام نہیں کیا میں نے ایک کام کیا میں نے لائٹ تو لگائی چلو دونوں کام ایک کام تو کیا لائٹ تو لگائی کوئی ایک تو مطلب کوئی اپنی ایک مذہبی تشفی تو وہی میری مذہبی خوشی تو ملی آپ نے تو وہ بھی نہیں کیا لائٹ لگانا کس کے لیے یہ لائٹ لگانا تازی میں رسول کے لیے دیکھئے آپ کے گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے یہ فطرت ہے نیچرلی ہے کوئی بھی خوشی کا موقع دنیا بھر میں کوئی بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت آپ کے یہاں ساری دنیا میں کوئی بھی خوشی منانے کا جو ایک عرف ہے وہ روشنی کرنا ہے یا نہیں ہے بتائیے تو اگر ایک مسلمان کے نزدیک سب سے بڑھ کر خوشی یہ ہے کہ جس تاریخ کو اس کے نبی پاس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اگر اس خوشی کا اظہار چراغاہ سے کرتا ہے روشنی سے کرتا ہے تو آخر اس میں شرعی رکاوٹ کیا ہے کنڈا لگاتے ہیں کنڈا کنڈا چوری ٹھیک ہے بالکل کنڈے پر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے کنڈے کے ذریعے جس نے بھی روشنی کی چاہے وہ گھر میں کی یا محلے میں کی دونوں ناجائز ہیں لوگ تو آپ کے ہی ہے نا یہ بتائیے کہ لوگ میرے بعد میں تو آپ کے ہیں سب سے پہلے مسلمان ہیں بالکل تو کیا اسلام پر اعتراض کریں گے آپ نہیں اعتراض تو نہیں ہے نہیں اعتراض ہی کیا نا لوگ تو آپ کے ہیں میں کہتا ہوں میرے تو بعد میں پہلے تو وہ مسلمان ہیں جاوید اسلامی میں تو چلو ایسے لوگ دعوتیں اسلامی کے ماحول کے نہیں ہوتے مدنی ماحول کے ٹھیک ہے ٹھیک ان کو جو جذبہ ہے کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص غلط کر رہا ہے تو سب سے پہلے تو اللہ نہ کہے کو یہ بولے گا کہ یار یہ اسلام پر احترام کرے گا کہ یار اسلام نے کہا ہے اسلام نے نہیں کہا مطلب کہ وہ پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے وہ بمل مسلمان نہیں ہے اور ایسا معاملہ خالی چراغاہ پہ خالی نظر آیا آپ کو نماز قضا کرنے پر نظر نہ آیا کبھی تو نہیں آیا تیار یہ دعود اسلامی کے اجتماع میں آتا جاتا ہے کبھی مسجد میں نظر نہیں آتا تو یہ تو آپ کا آدمی نا مسجد میں نظر کیوں نہیں آتا مسجد میں نظر نہ آنے پر ایک بار بھی اب ہمارے پاس نہیں آئے چراغا کرنے پر اب آگاہ کے یار یہ چراغا کیوں کرتا ہے مسجد میں نہ آنے پر کبھی نہیں آئے فلاں کام کرنے پر کبھی نہیں آئے مارکیٹ کے اندر بیٹھا رہتا ہے کبھی نہیں آئے دولت اتنی کماتا ہے کس ادیش سے دولت جمع کرنے کا در کیا گا یہ بتائیے اتنی دولت جمع کرتے کبھی نہیں آئے سمجھانے کے لیے کہ اتنی دولت جمع کرنے کی تعلیم کس حادی نے دی کس سرکار کی عدیش میں ہے بلکہ دولت جمع نہ کرنے کی درکی موجود ہے یہ اتنا آپ کا آدمی ہے پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے کیوں نہیں منع کرتے حالانکہ روایت میں تو یہ آتا ہے کہ سب سے پہلی جو بدت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے ٹھیک ہے لیکن کون پیٹ بھر کے نہیں کھاتا یار یہ بتائیے نا نصیبوں والا مگر یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے اب میرے کو مجھے بھی تو دیکھنے پڑے گا ایک بات بتا رہے ہیں گھومنا تو پڑے گا نا دیکھئے ہم لوگ یہاں سے بتائے گا ہم گھوم گھوم کر میٹر شارٹ آؤٹ ہی کر رہے ہیں نا ہلکی طرف جا رہے ہیں نا بالکل لائٹ کا بارے میں آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے روشنی پر تو آپ اتفاق کریں خوشی منانے کے انداز ہے روشنی کرنا چراہ کرنا خوشی منانے کا انداز ہے بلکہ بلکہ میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو عرض کرتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں چرادہ کیا تو روشنی کی تو شاید مولا علی کا رام تعالی وجل کریم میں دیکھ کر فرمایا کہ جس طرح انہوں نے مسجد کو روشن کیا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی تربت کو بھی روشن فرمائے اس طرح کا مضمون روایت کا میں نے پڑھا ہے تو ایک روشنی کرنا یہ خوشی کا اور ایک مطلب ایک چیز ہے جس کو دنیا میں کون انکار کرے گا آج آپ کے بچے کی شادی ہوتی ہے تو کیا آپ اپنی روشنی نہیں کرتے گھر کے اندر بلڈنگ کے اندر اچھا کسی نے بھی نہیں کہا ہوگا کہ کس آدمی نے اپنے بچے کی شادی میں لائن لگائی تھی کس حابی نے اپنے بچے کی شادی کے اندر یہ سب کچھ کھلایا پلا جتنا ہم لوگ کرتے ہیں وہاں کوئی حابی کی نہیں کس حابی نے بریانی کھائی ہے یار بتائیے کس حابی نے یہ کام کیا ہے ڈشے مسئلہ یہ کہ پیٹ کا درد کچھ اور ہے اور گھمانا کہیں اور ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اللہ نے چاہ تو پیٹ کا درد بھی دور ہو جائے گا میرے رب کی رحمت شامل ہے رے دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں قریب آنا پڑے گا شیطان وسوں سے ڈالتا سر ان کو بھی اللہ تعالی جو ایسا کرتے ہیں اللہ ہدایت دے کہ اس طرح مطلب یعنی کہ وہ مسائل نہ کریں بلکہ خالی غور کر لیں کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو وہ لوگ بھی تو عمارت سجاتے ہیں ہال سجا ہوا بلکہ ہال بک کرانے میں کہا آدھا لاکھ اس سے زیادہ کرایے ہوتے ہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ اتنا بڑا ہال کیوں لیا اب یہ شادی پہ بتیاں لگتی ہیں اچھا اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں ہیپی برتھ ڈے بولتے ہیں شاید اس کو اس پہ وہ بڑے بڑے کیک کاٹتے ہیں تو موم پھونکے مار مار کے بجھاتے ہیں دعوتیں کرتے ہیں ان پہ کوئی کچھ نہیں بولتا اچھا پھر جو بعض لوگ منا کرتے نا یہ لوگ کچھ نہ کچھ تو مناتے ہیں اب جیسے کہ پاکستان کا دن مناتے ہیں چودہ اگست کو یوم پاکستان اس پہ بھی لائٹنگ ہوتی ہے اور کسی کے مجالے جو خلاف بول جائے نہیں بولتے خود سجائیں گے جنڈا بھی لے رہیں گے پاکستان کا تو بھلے لگائے پاکستان زندہ لگانا چاہیے پاکستانیوں کو لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اگر جھنڈا لگا دیا تو کیا تکلیف ہوتی ہے تو آپ نے جو مجھے لائٹ کے بارے میں کہا نا کے بارے میں چراغاں کرنے پر تو اتفاق ہو گیا خوشی منانے کا ایک طریقہ ہے لیکن اب جو بھی چراغاں چاہے میں اپنے ذاتی گھر میں کروں یا میں محلے میں کروں یا مسجد میں کروں اگر میں نے کنڈا لگایا چوری کی لائٹ لی تو ڈیفینیٹلی یہ غلط ہے یہ بالکل غلط ہے ناجائز ہے دعوت اسلامی کیا کرتی ہے دعوت اسلامی نے باقاعدہ ان رائٹنگ دیا ہے اسلامی بھائی بجلی فراہم کرنے والے اداروں سے رابطہ کر کے باقاعدہ سب میٹر کی ترکیب بنائیں اور جو وہ آپ کو واچر دیں وہ پیمنٹ کر کے آپ بجلی استعمال کیجیے گی ہمیں کیا ضرورت ہم اپنے نبی کی ولادت کا جشن منائیں وہ بھی چوری کی لائٹ سے منائیں یار جس کام سے ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور شریعت نے منع کیا ہو وہ کام آپ کی جشن وجاد کی خوشی میں کیسے کیا جائے گا نارمل نہیں کیا جائے گا مگر ہو رہا ہے نا دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے دیکھیں دیکھیں ابھی یہاں یہ ہوتا ہے آپ بڑی کلیئر ہوئے نہیں یہ لائٹ غلط ہے لائٹ صحیح ہے ختم ہو گئے نا بھی نہیں دینی چاہیے اس روڈوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں ہم تو اپنے بچپن سے لگاتا یار نہیں کے لوگ ہی ہے نا لوگ تو آپ کے نا اس کی وضاحت امیر کے سنت نے فرمائی ہے آئیے امیر سنت اور بندی گلدستہ دیکھتے ہیں اول تو ہر وقت مائک کا استعمال نہ ہو عارضی طور پر ہو کم وقت ہو لگے بندے ٹائم جو لوگوں کے سونے کے اوکات نہ ہوں دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ مائک ایسی جگہ پر ہو اس طرح ایسی جگہ پر لگایا جائے جہاں مکانات نہ ہوں لوگوں میں قریب قریب مکانات ہوتے ہیں نا. اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے راگیروں کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی مائک کی آواز سے یہ سمجھ میں آتا ہے لیکن مکانات ہیں یا دکانیں اب بازار میں آپ نے فل ساؤنڈ میں مائک لگا دیا اور آپ علاقے کے بدماش ہیں یہ علاقے کے بدماش بھی ہی کرتے بازو بات آ کون روکتا ہے ہم کو کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا باقی وہ نہیں ڈرتا ہوتا خدا سے ڈرتا ہوتا تو کبھی یہ جملے نہ بولتا ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہے تو اب یہ لگا دیا اس نے بازار میں اب دکاندار بےچارے گاہک سے بات کر رہے ہیں وہ کچھ بول رہے ہیں گاہک سمجھ کچھ نہ کان پھٹے جا رہے ہیں ان کے یہ ناجائز ہوگا اگر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو اگر یہ جان بوجھ کر ایسی حرکت کی اب ان سے معافی بھی مانگنی ہوگی اور توبہ بھی کرنی ہوگی میں اتنا جانتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کئی معنوں میں آنے والا پورے مدی مذاکرے سننے دیکھنے والا اور دعوت اسلامی کے صحیح میسج میں رنگنے والا امید کرتا ہوں کہ وہ ان تمام تر چیزوں سے آپ کو بچتا ہوا نظر آ رہا یہ طبقہ دعوت اسلامی کو پوری عوام علیہ وسلمت کو شاید بدنام کر رہا ہے آپ خود دیکھیں ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں ان لوگوں کو روڈ میں بڑے بڑے ایگری کیا آپ سے آپ تو آگے بات ہی نہ کرے بدنام کر آپ نے کہا نا جی آپ نے کہا جی ٹھیک ہے بگیر گھمائے کہہ رہا ہوں ایگری اتنا بہترین طریقہ ہے کہ یہاں صرف آپ سے جو ہے جہاں بلکہ میں ابھی آپ کے ذریعے ان کو کہہ رہا ہوں جو یہ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نہ کرتے تو آج مجھے یہ بھیجنا پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ بھگتنا پڑتا آپ نہ کریں آپ عین شریعت کے مطابق کریں چوری کی بجلی استعمال نہ کریں لوگوں کو نہ ستائیں لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں تو یہ تو میسج ہمارا عام ہے ماڈل بنانا کیسا کیا مسئلہ ہے ماڈل میں ماڈل بناتے ہیں جب لوگ جمع ہوتے ہیں عورتیں جمع ہو رہی ہیں پودے کو ون بائی ون کریں نا ون بائی ون کرے بھائی انگور کھانا جائے نا وہ انگور کی شراب بنا دے گا تو ہم لوگ منع کریں گے نا پہ ماڈل بنایا مکے کا لوگ نے تباب کرنا شروع کر دی میں آپ کو پڑھے لکھے پڑھا لکھا تب کا آپ کہتے ہیں ہم تو نہیں کہتے پڑھا لکھا ہم تو کہتے ہیں تب کا ہے اب یہ تو یا تو کا میرا ہے تو مجھے سے بیس کرنی چاہیے تھی یہ نہیں ہے پڑھا لکھا طبقہ علماء کا ہوتا ہے جو قرآن حدیث کا علم رکھتے ہیں باقی پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہوتا جس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا نماز پڑھنے نہیں آتی وہ کہاں سے پڑھا لکھا طبقہ ہو گیا پڑ پڑ پڑ پہ انگلش بولا تو پڑھا لکھا ہو گیا اس کو کلیمہ درست پڑھنے نہیں آتا تو وہ کہاں سے مطلب <تصف> کہ وہ پڑھا لکھا طبقہ ہو گیا اپنے خود ہی ناپاک کپڑے ہو جائے تو پاک کرنے نہیں پڑھا لکھا کے نزدیک ہوگا باپو ہمارے نزدیک میں پڑھا لکھا جس سے وہاں پہ لگی ہوتی ہے اور میرے آقا वन بائی ون چلے ایک ہے ماڈل ایک نے کابا بنایا مجھے بتائیے ماڈل بنانے پر کیا حکم شریف لگائیں ماڈل بنانا ایک کابے کا پوز بنانا کیا آپ کے گھر میں کابے کی فریم کبھی لگی تھی کس شادی نے لگائی تھی یہ کابے کی فریم جو آپ کے گھر میں لگی ہے سبز گمبت کی فریم جو آپ کے گھر میں لگی ہے یہ بھی ایک طرح سے ماڈل ہی نہیں ہے ماڈل بنانا آ رہا ہوں آ رہا ہوں ون بائی ون آ رہا ہوں ون بائی ون آ رہا ایسا نہیں تھوڑا کہیں گے گھومنا پڑے گا آپ یہ بتائیے کہ یہ ماڈل جو ہے آپ کے گھر میں ہمارے گھر میں جو مدینے منورہ یا مکہ مکرمہ کعبہ مشرفہ گمبد خزرہ ان کی جو ترساوی لگی ہیں ماڈل ہی کہیں گے نا اوریجنل تو نہیں ہے نا سن تو اگر میں یہی چیز لا کر چار آدمیوں کے بیچ میں رکھتا ہوں کہ وہ کا جو ماڈل جو میں نے گھر میں رکھا تھا یہ دیکھ تو فی نفسی ہی یعنی بنیادی طور پر بیسیکلی کسی چیز کی شبی یا ماڈل کا بننا یہ غلط ہے بتائیں گے برابر باکس میں لگ جاتا ہے بالکل ون بائی ون چلتے ہیں جی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ وہ کلیئر ہو جائے گا پہلے یہ بتائیے کہ کیا یہ ماڈل غلط ہوا ہماری گھما جب آپ ہماری بارے میں آپ بھی تو گھما کے مجھے بتائیں مسلمان کو ایزہ دینا درست ہے یا غلط ہے آپ کے لوگ آپ سے متفق نہیں ہوگا ماڈل پہلے آپ متفق آپ سے ماڈل پہ یہ ہوگا اب آپ لوگ متفق ہوتے نہیں ہم کو متفق ہیں ہمارا کروڑوں کا سب کا جو متفق ہے کروڑوں لوگ متفق ہیں آپ تین متفق چار متفق نہیں ہو پا رہے ہو میںاڈل بنانا جو ماڈل ہے اس پر کوئی کناب نہیں ہے ماڈل کو اس روڈ پر بنایا جاتا ہے اچھا ماڈل کو بارہ مہینے جس چوک پر گنا ہوتا ہے میرے ساتھ مہینے جس چوک پر اچھا بارہ مہینے ایک جگہ پر آپ ایک چوک ہے اس چوک پر سال کے تین سو چونسٹھ دن چھ آدمی مل کر جوا کھیلتے ہیں ٹھیک ہے اور پینسٹھ والا دن ہیں میں نے وہاں لا کر ماڈل لگا دیا اس ماڈل لگنے کی وجہ سے وہ ایک دن جوا نہیں کھیل رہے اس ماڈل لگنے کی یہ برکت بہار ہے یا اس ماڈل لگنے سے یہ گنا میں اضافہ ہوا یہ ہوتا یہ کہ وہ ماڈل اسپیشل دیکھنے لیں بچے آتے ون بائی ون دیکھ رہے کنفیوز ہو آپ کنفیوز اس لیے ہو کہ آپ نے کیا کہا کہ ایک چوک پر ایک چوک پر سوئے بھائی مجھے ون نہیں ہاں ایک چوک کے اوپر سال بھر گنا ہوا اور وہاں ماڈل لگ گیا اولما کا اس معاملے میں میں آپ کو فکی بیان کرتا ہوں کچھ لوگ شطرنج کھیل رہے ہیں ان کو سلام کرنا جائزے کے نا جائزے اولاما طبقہ کہتا ہے کہ سلام کرنا چاہیے کیونکہ جتنی دیر وہ سلام کا جواب دیں گے نا اتنی دیر وہ اس کام سے بچے رہیں گے ماڈل ایک جگہ لگا آپ نے کہا تھا کہ جس جی جگہ پر گناہ ہو رہا تھا وہاں ماڈل لگا دیا فار ایگزامپل لگا ہوں میں نے تو مثال جانا تو مثال بھی نہیں دیتے میں دیتا ہوں اگر چلو اس جگہ پر ایک دن ماڈل لگا تو اس ایریا میں جو گناہ ہو رہا تھا وہ گناہ رک گیا اب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ماڈل لگایا میں خود آ رہا ہوں میں بھی اس معاشرے میں رہتا ہوں نا وہ ماڈل لگا اس ماڈل کو دیکھنے کے لیے مرد اور عورتیں آئیں جی یہ آپ کا آیا اب مرد اور عورتوں کا اس طرح کا اختلاط جو گنا بھرا ملاب ہوتا ہے بے پردگیاں ہوتی ہیں بے حیائیاں ہوتی ہیں اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے ٹھیک ہے اب الگ الگ جب تک ہوں مجھے ایک شادی بتا دیں ایک شادی بتا دیں جس میں سینکڑوں نہ ہوتے ہوں اور کوئی اکل مند آدمی کہلانے والا آ یہ کہہ دے کہ یار جب شادی میں سینکڑوں گنا کرنے بند آدمی اچھا نا شادی نہ کرے یار میں نہ آپ بچے نا میں بچا ہوں شادی ہم سب نے کی ہے ٹھیک ہے اور کسی کو بولا نا شادی نہیں کرو گناہ سے نہیں بچ سکو گے تو بولے یار تو کچھ نہیں بات کر یار شادی کو روکتا آدمی اصول کیا ہے سوتر ہے باپو اصول یہ ہے کہ اچھے کام بند نہ کئے جائیں اور برے کاموں کو دور کیا جائے گندگی دور کی جائے گی نہ کہ اچھا کام بند کر دیا جائے گا یار کچھ ٹائم تک گنا روکنے والا تاخیر ہو رہی ہے تو ماڈل جب تک بنا نہیں رہے گنا ہماری ماڈل نہیں ہے ماڈل دیکھیے آپ جواز عدم جواز کی بات کریں میں نے آپ کو کیا ہر کی تھی شروع میں آپ مجھ سے یہ بحث کریں گے نا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو شریعت آپ کی سمجھ کی پابند نہیں ہے شریعت میری سمجھ کی پابند ہے میری اور آپ کی سمجھ شریعت کی پابند بننی ہے آپ کسی بھی معاملے میں مجھے بولے میں انشاءاللہ شاء سنوں گا مگر بولے تب کہ اس چیز کا شریعت نے انکار کیا ہے اور میں کہتا ہوں یہ کام کرو ماں اللہ نے چاہتے ایسا نہیں ہوگا ایک سوال ہے نا یہ ہم ماڈل بناتے ہیں یہ بناتے کیوں ہے پہلا سوال ہے پہلے آپ اس کا جواب دیتے پھر میں آگے چلوں گا ٹھیک ہے ان کو شو کے بناتے کیا رجے محبت کے ادھار کا طریقہ ہے چلو جو بھی آپ محبت... چلو محبت کے اظہار کہنے چلیں ٹھیک ہے چلے اگر یہ محبت کے اظہار کا طریقہ ہے اور وہ کیا جا رہا ہے تو کیا یہ ساری کوٹ کوٹ محبت آج ہی کے دور کے مسلمان میں آئیے پہلے والے نہیں جانتے تھے محبت جانتے ہوں گے تو وہ کیوں نہیں کرتے تھے ان کا اپنا انداز ہوگا ماڈل جو بھی ہوگا میں نے عرض کی نا آپ کو ہر دور میں خوشی منانے کے انداز جدا ہوتے ہیں اگر کوئی آج یہ دلیل وہیں گئے کہ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا اب یہ ہو رہا ہے نئے نئے طریقے ریورس لے لے آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں کہ پہلے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہ کہتے تو ہم کیوں کریں تو پہلے کسی چیز کا ہونا یہ صحیح ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے غلط ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے ٹھیک ہے اور پہلے کسی چیز کا نہ ہونا اس کے غلط ہونے کی بھی تو دلیل نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ آج ہو رہا ہے یا کل ہو رہا ہے ماضی میں ہوگا یا مستقبل میں ہوگا اس کام کے کرنے کی شریعت میں اصل یا اجازت موجود ہے یا نہیں ہے سمپل سی بات ہے نا اس میں تک کنفیوز ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ یار یہ کیا نئی چیز آ گئی یہ چیز نئی آگئی گئی یا پرانی آگئی گئی جو بھی چیز آئی ہے اسلام و دین کی بات کریں جب اسلام و دین قیامت تک رہنے والا ہمارا مذہب ہے کوئی نئی کتاب نہیں آنی کوئی نئی شریعت نہیں آ رہی ہمارا دین ہمارا اسلام ہماری شریعت نہیں قیامت تک رہنا ہے اسی کتاب میں رہنا ہے اب مطالعہ کریں پڑے ہمارے دین میں ہماری شریعت میں بہت وساحت ہے بہت وساحت ہے علماء سینکڑوں علماء تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد بیٹھتے سر جوڑ کر کہ یار یہ چیز جو آئی ہے اس کا حل نکال کے دو اور الحمدللہ ہمارے علماء ہل نکال کے دے رہے ہوتے ہیں نا اس کی وضاحت امیر سنت نے فرمائی ہے آئیے امیر سنت بندی گنستا دیکھتے ہیں پکی پکی مسجد سے ماربل لگانا حدیث شریف میں یہ بناؤ تو آپ کہیں گے منع بھی نہیں ہے تو چلو منع بھی نہیں ہے نا تو اب کرنا جائز ہو گیا نا, نا. تو آپ ہی رہے نا اسی طرح جشنِ ولادت مت مناؤ یہ عدیث میں کہاں ہے کس کہ صحابی کا قول ہے کہ جشنِ ولادت مت منایا کرو تو مطلب یہ کہ کچھ سوچنے کی بات کرو کہ میرے حقاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس پر ہماری جانیں قربان ہو ان کے لیے تو جتنی بھی خوشی کریں خدا کی قسم کم ہے ہم اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے جو کام ہو شریعت کے خلاف اب وہ اگر نیا ہو یا دس ہزار سال پرانا ہو اس شریعے کھچڑا بھی رہے گا کئی نئے کام اب یہ جو موبائل فون کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے جو گناہ ہو رہے ہیں یہ نئے کام ہیں سارے نہ جائز ہے اور ان کے ذریعے اچھے کام ہو رہے ہیں وہ جائز ہے جیسے کہ نائٹ کلب بنتے ہیں ناچ کرنے کے لیے شرابیں پینے کے لیے تو یہ گناہ ہے اور مدرسوں کی عمارتیں بنتی ہیں پہلے نہیں ہوتی تھی مدرسوں کی عمارتیں درس نظامی کا کورس نہیں ہوتا تھا تو یہ سب نئے کام ہے جائز ہے اسی جو مطلب قرآن کریم جس انداز میں اب چھپا چھپایا مل رہا ہے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا اب بولو کہ صحابہ کے کو یہ کیا معلوم نہیں تھا کہ جیسے علاج بناؤ تو کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ قرآن کریم جمع کر کے چھاپ دو پیس قائم کر دو تو نو جو بلا کے بولیں گے سرکار کو یہ تو, تو سبھی تو چھاپ رہے ہیں قرآن کریم اچھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کو بھی نہیں فرمایا جمعی بھی صحابہ رام نے کیا تو یوں مطلب جو بولتے ہیں صحابہ کرام نے نہیں کیا تم کیوں کرتے ہو بلا حفشی نے اذانے درج شریف نہیں پڑھا تو تم کیوں نہیں پڑھتے تو تم مائک ہٹا دو بلال حبشی نے مائک میں بھی اذان نہیں دی تھی مائک تو میٹھا میٹھا لگتا ہے جو آواز کا جو فن ہے نا وہ سب تک کر کے جو آپ گونج رہے ہیں نا یہ سب کی طرف جاتا ہے تو آپ کو مزہ آتا ہے اس سے یہ میں بد مذہب کے لیے بول رہا ہوں تو حضرت بلال یاد نہیں آتے چلو یہ بھی ہماری شان ہے کہ حضرت بلال کی یاد تو ہم تم کو دلاتے ہیں تو باہر آئیے کہ یہ شیطان کے وسوسے ہیں ان میں نہ جائیں خود روشنیاں کرو ہم کریں گے تم مت کرو ہے نا ہم سب کا کھاوے ہمارا کھاوے اندھا ہو تو یہ تھوڑی چلے گا یار. ہم انشاءاللہ جب تلک یہ چاند تارے جلد ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ہم ملاتے جائیں گے چاند تارے جلد ملا جائیں گے جب جن کے چاند تارے جلدی جائیں گے سب تر جش دے ملا دھن بالا دے سب تر جش دیش ملا دلہ ہم جانے جان ہم جنا جنا سونا سجاتے ان کی آریا لو لکھے جنا دیا جائے گے ان کی آری آشا دیا جاگے جب جگہ چلا جا سکتے پٹا تلا جا دے جب جگہ چلا جا سکتے پٹا تلا بل ہبا ہم لو سن لو ہبا جش سب نارے لگائے سب وے آقا کی آمد حب دیا کی آمد مصدر. مصدر. مدنی مدنی مدنی کی آمد بتاتے چلے آ رہے ہیں مشائق بتاتے چلے آ رہے ہیں یہی نا بھئی اس کے صحیح ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے علماء بتا رہے ہیں صحیح ہے تو جو علما بتا رہے صحیح ہے جب یہ صحیح ہے تو جو علما بتا رہے وہ بھی صحیح ہے تو اس کو بھی مان لیجئے وہ بھی صحیح ہے آپ کی بات مان تو رہے ہیں آپ نے کہا کہ اس دن آپ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں اس دن مسجدوں میں رش ہو جائے لیکن جو عوامی سوال ہے میں آپ کی اس بات کو مانتا ہوں کہ آپ نے کہا اس دن جو ہے تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے حضور اللہ صلاح کے فضائل بیان ہوتے ہیں چلے وہ آپ مسجد میں کرتے ہیں یہ مسجدوں میں کر کے آپ گھر چلے جائیں آپ یہ روڈوں پہ کیوں نکلتے ہیں یہ عشق اور محبت روڈوں پہ دکھانے کی کیا ضرورت ہے کیا حرض ہے حرج ہے نا مسئلہ دیکھے نا آپ روڈوں پہ نکل آتے ہیں اتنے بڑے بڑے تنبو ہو جاتے ہیں روڈیں کھج جاتے ہیں سڑکیں یہ بھی غلط ہے جو روڈے کھودتے ہیں غلط ہے روڈوں پر تنبو باندھتے ہیں جس سے حقوق عامہ تلف ہوتے ہیں آما عام حقوق کی بات کر رہا ہوں خالی بندوں کے حقوق کی بات نہیں کر رہا حقوق آما کی بات کر رہا ہوں یعنی جانور کے نکلنے کا جو راستہ ہے اس کو بھی روکنے کی اجازت نہیں ہے ہم کہاں اس کے بارے میں آپ کو بحث کر رہے ہیں یہ سب نہیں ہے اب جو رہا جلوس تو یہ ایک معاملات اہل سلت سے چلا رہا ہے اور اس روز ہمارے یہاں چھٹی ہوتی ہے ہوتی ہے اور باقاعدہ پتہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے چھٹی ہے روٹ ڈیزائن ہو رہے ہوتے ہیں بلکہ پورے میپ جاری ہوتے ہیں کہ آپ اسی روٹ کے اوپر نکلئے گا اور ایمرجنسی ایکزٹ وغیرہ کی ساری صورتیں ہوتی ہیں اور ایک کا جلوس ہے جو بہت بڑا نکلتا ہے باقی گلیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے جلوس ہوتے ہیں بڑے بڑے ہارن لگا کر راتوں کو جو ناخوانیاں ہو رہی ہوتی ہیں یہی جی نا ابھی اب آنے والے ہوں گے اس کے اوپر تو اس کی کہاں اجازت ہے بھائی کہ لوگوں کے نیندیں خراب ہو رہی ہیں لوگوں کا چین خراب ہو رہا ہے ان تمام چیزوں کی اجازتیں نہیں ہے ترکیب دینا بھائی جان تو آپ مدری ماحول میں آئے نا آپ مدری مذاکرے میں آئے نا الحمد جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں آپ غرض کر رہا ہوں یہ باتیں الحمد للہ میں نے مدی مذاکر سے سیکھی ہیں یہ باتیں میں کوئی سیکھ کر نہیں ہے تو میں اکیس سال کی عمر میں دعوت اسلامی میں آیا ہوں یہ سب باتیں میرے دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں آ کے سیکھی ہیں جب ماحول میں ہم نہیں تھے مدری ماحول میں ہم تبھی ڈھلو سے میلا میں شرکت کرتے تھے ہم تب ہی ہم بھی ہم گوڑا گاڑیاں کرواتے تھے اونٹوں پر گھوم کی گاڑی پر ہم بھی سوار ہوتے تھے یہ سارے کام ہم نے کیے ہیں اس میں جو غلط ہوا اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے لیکن آخر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد ہی تو میں ساری باتیں کر رہا ہوں تو میرا یہ مائنڈ بنایا کس میں جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں آپ کو تو یہ مائنڈ خالی میری اکیلے کا نہیں بنانا یہ مائنڈ تو امیر علیہ سنت نے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کا بنایا ہے اب جو قبول کرے کرے یا نہ کرے کیا بھائی زمین ہے بارش برستی ہے اب جو زمین پانی ابزارب نہیں کرتی تو اس میں بارش کو بولو گے کہ زمین کو بولو گے امیر علیہ اس معاملے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں اچھا جلوس کیوں نکالتے ہو ہم وہ جلوس ہے میلاد نکالتے ہیں تم ریلی نہیں نکالتے ہو تمہاری ریلی ہے ہمارا جلوس ہے انداز دونوں کا ملتا جلتا ایک ہی نہیں ہے ملتا جلتا ہم ناطے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور تم لوگ یہ ٹھا وو ٹھا کر رہے ہوتے ہو تمہارے رسی میں ٹھاٹا ہے ہمارے رسی میں مرہبا مرہبا ہے مطلب جو بھی وسوسے میں ہے وہ غور تو کر لے یار میں بھی تو وہی کر رہا ہوں میرے بیٹے کی شادی میں میں نے یوں کیا تھا میرے شادی میں اتنی بجلی اور بتی اور یہ سب ہوا تھا یہ کس صحابی نے کیا تھا ایسا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہاں کرنے کا حکم دیا ہے یہ سب میں نے جو کیا تھا شادی سنت ہے نا اس کا کون انکار کرتا سنت بھی ہے بعض صورتوں میں فرض بھی ہے واجب بھی ہے بعض صورتوں میں حرام بھی ہے شادی کرنا ہاں اس کی بھی صورت لیکن ایک سنت یاد ہے کہ میٹھی میٹھی سنت ہے وہ ہر ایک ہے کہ یہ سنت ادا ہو ہونی بھی چاہیے اس کی نہیں ہوئی فوائد ہیں اس کے لیکن سنت کے مطابق شادی کرنے والا کوئی ہو تو لاؤ اس کو ایک سے ایک اس میں وہ گناہ کر رہے ہیں اب تو ہم تو الحمدللہ جو سجا رہے ہیں اچھی نیت کے ساتھ تازی میں کے لیے اور اس کی باقاعدہ مدنی بہارے کہ ہماری روشنیاں دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہوئے کہ ان کو اپنے نبی سے اتنا پیار ہے یہ اربوں روپے کی روشنیاں کر دیتے ہیں اپنے نبی کی یاد میں یہ کہتے اجتماعیت کا ایک امپریشن پڑتا ہے غیر مسلموں پر یہ مسلمان ہیں اتنی مطلب اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے مطلب آپ وسوسوں کو چھوڑیے اور یہ اصول یاد رکھیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا تو وہ نافذ ہے جس چیز سے منع فرمایا وہ بھی نافذ ہے اور جس چیز کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا نہ کرنے کا حکم دیا نہ کرنے سے منع کیا وہ اپنی جگہ پر اس کو مباح اصطلاح جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہوتا ہے ایک جیسا ہوتا ہے نہ ثواب نہ گناہ ٹھیک ہے نا تو جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا تو نہ وہ ثواب ہے نہ گنا ہے. اب جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا اب وہ مباح اچھی نیت سے سواب کا کام ہو جاتا ہے یہ بھی ایک اصول بنا ہوا ہے اچھا اب ثواب کی نیت سے جب یہ کام ثواب کا ہو گیا عبادت کا ہو گیا پھر حضرت سیزنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے کہ جس مباح کام کو یعنی جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا نہ ثواب نہ گناہ اس مباح کام کو اگر مسلمان اچھا سمجھ کر کریں تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول غالباً مسند امام احمد میں ہے نا حدیث کی موتبر کتاب میں دیکھیں جو بات آپ نے ایسی کہی آپ میری پوری ڈسکس دیکھ لیجئے جو کام ایسا آپ نے بیان کیا جو ناجائز ہے میں نے آپ سے کوئی بحث نہیں کی آپ ہی نے نا جشن بھی بنا دیا عید بھی بنا دیا آپ نے اس کو جشن ہوگا تو جشن کے اندر تو پھر یہ سب تو ہوگا الحمدللہ جشن عید میلاد النبی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں منایا جاتا ہے لوگوں کو اس جشن کے نام پر جشن عید میلاد النبی کے نام پر جمع ہونے والوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارتیں ہوئی ہیں یار کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے مسلمانوں میں عیدیں تو دو ہی ہے نا عید الفطر عید الاضحیٰ کوئی تیسری چیز کو عید نہیں کہا گیا ہے جمعہ ہے نا یہ تو جمعہ ہے جمعہ ہے تیسری عید کہاں سے آگے جو مطلب رائج ہوگی کہ عید ملاد ہم لوگ ہیں اجبی ہم عربی لوگ نہیں ہیں نا؟ ہے نا تو یہ نا یہ عید عید خوشی کا دن ہوتا है ٹھیک ہے عید خوشی کا دن ہوتا ہے تو خوشی کے دن کو عید کہتے ہیں سب سے بڑھ کر خوشی کی چیز کی جس سوہانی گھری چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز آئے پہ لاکھوں سلام تو جو سب سے بڑھ کر خوشی کا ہمارے نزدیک جو دن بنے گا تو وہ عیدوں کی اید کہلائے گی خالی عید نہیں کہلائے گی سبحان وہ تو کی عید ہے ہم اس کو عید میلاد و نبی کیوں کہتے ہیں کہ آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا دن تو اس کو عید کہتے ہیں یا آپ آ گئے آج یار میری تو عید ہو گئی اب صحیح بتائیے کتنا سے سنا ہے آپ نے کبھی اس کو پوچھا کہ گئی کہاں سے آ گئی یار نہیں تو مجھ سے کتنا سوال کر رہے ہو آپ کے آنے پہ عید ہو گئی مطلب آپ آؤ بات کو تھوڑا سا نہیں نہیں آپ آؤ تو کسی کو خوشی ہوئی تو اس نے عید کہہ دیا اور آپ بھی بلے بلے ہو جس دن آمینا کا لال آیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عید نہ رہے تو پھر عید کون سا تھی نہ یار مگر جس دن وصال ہوا ظاہری وصال ہوا اس دن کیا وہ دن منانا جائے جائیں گے میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائی جان کہ اسلام میں تین دنوں سے زیادہ سوگ نہیں ہے تو وہ دن کیوں نہیں منائے جاتے وہ مسلمان کو پتا کیوں نہیں ہے وہ کون سا دن ہے وصال ہوا تھا ایک ایسی عوام ہے جو پتا ہی نہیں لوگوں کو بھائی جب آپ مانتے حیات النبی ہیں تو بات ہی ختم ہو گئی نا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب حدیث موجود ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کہ زمین پر کہ وہ امبیا کے جسموں کو کھائے اللہ کے نبی زندہ ہے جسم دیے جاتے ہیں اچھا بہ... نبی پر ایمان لا کر کوئی مسلمان ہوا مسلمان ہوا اور اس نے خدا میں ڈرا تو شہید ہوا اس کی بنیاد کیا بنی شہادت کا رتبہ پائے گا ایمان تھا تو شہادت کا رتبہ ملا نا تو شہید کے لیے قرآن کہتا ہے اب تو آپ بولو یا روح نکل گئے روح کا نکلنا اس کے بعد زندگی کا آپ نے بولنا تو یہ سب کیا ہے تو قرآن کہتا ہے سبھی لاہ اموات بل آخیا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں آکۂ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ حیات النبی ہے حیات ہیں ان پر وعدہ الہی پورا ہوا اور اس کے بعد جو زندگی ہے وہ تو بہت ارفا اعلی زندگی ہے اچھا اب حیات النبی کیا دیکھ اب حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ایک پوری علمی بحث ہے جس سے آپ علماء اہل سننا سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کیجیے دارالفتہ سننا سے رجوع کیجئے اور کیونکہ ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی کنفیوژن عموماً لوگوں کو مل جاتی ہے اشتعالات مل جاتے ہیں وسوسوں میں آ جاتے ہیں تو اب شیطان کا کام ہی وسوسے ڈالنا ہے تو اس راہ میں اور بہت سارے وسوسے شیطان ڈالتا رہتا ہے آپ آئیں تو انشاءاللہ یہ حیات النبی ہو گیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب ہو گیا جی اس طرح کے بہت سارے تصورات ہیں بدعت کی جو آپ نے بحث کی وہ ہو گئی اور یہ ڈیٹیل جو میں نے آپ کو بیان کی بدعت کے حوالے سے میں مزید آپ کو کتاب کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی بدعت بھی ہوتی ہے یہ دیکھیں اچھی بدعت کیوں نہیں ہوتی میں دو تین مثالیں میں نے آپ کو دے دی ٹھیک ہے گمبد و مینار کی مثال مثالیں تھی چھ میں کہاں سے آئے ایمان مجمل کہاں سے آیا ایمان مفصل کہاں سے آیا قرآن کے تیس پارے پہلے تھوڑی تھے تیس پارے بعد میں ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اچھا یہ حدیثوں کی جو آپ نے سنی ہوگی کبھی اصطلاح اسناد کہ جناب یہ حدیث حسن ہے یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث عقیع ہے یہ سب بعد میں آیا فق اصول علم کلام یہ بعد میں آیا یہ سب بعد میں زکات اور فطرہ یہ سکہ رائج الوقت بلکہ تصویر والی نوٹوں سے ادا کرنا یہ کیا ہے بہت ساری چیزیں جو میں نے آپ کو عرض کی اس کو نوٹ کیجئے پھر آئیے میں مزید آپ کو بتاتا ہوں حدیث مبارک میں آیا ایک کہ المومنی سیدوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنا سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے شط فرمایا جو ہمارے دین میں امار بھائی خاص طور پر سنیے یہ بخاری شریف حدیث سنا رہا ہوں جو ہمارے دین میں ایسی نئی بات نکالے جو اس کی اصل میں سے نہ ہو وہ مردود ہے ان احدیث مبارکہ سے معلوم ہوا جو پہلے بھی میں حدیث سے بیان کی ان حدیثوں سے معلوم ہوا ایسی نئی بات جو سنت سے دور کر کے گمراہ کرنے والی ہو دیکھیں بدغیر کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کیجیے مطلب کوئی ایسی چیز جو فرد واجب کو مٹا رہی ہو میں آپ کو آسانی کر کے بتا رہا ہوں نا کہ ایسی نئی بات جو سنت سے دور کر کے گمراہ کرنے والی ہو جس کی اصل دین میں نہ ہو وہ بد اتح سی آ ہے جبکہ دین میں ایسی نئی بات جو سنت پر عمل کرنے میں مدد کرنے والی ہو اور جس کی اصل دین سے ثابت ہو وہ بد حسنہ یعنی اچھی بدعت کہلاتی ہے اب یہ دیکھیے نا کہ اگر اس پر بھی کوئی بحث کرے گا نا تو بد اتح آ اور بدتتے حسنہ اور بھی اقسام ہے یہ علماء کی بحث ہے ہمیں علماء سے سمجھنا چاہیے میں کہہ رہا ہوں بحث میں مطلب ضد نہیں ہونی چاہیے اب اس کتاب میں جو لکھا ہے اس غور کریں اور مدنی چیلن کے ناظرین تھوڑا غور کریں کہ اچھی اور بری بدعات کی تقسیم ضروری ہے جیسا میں ابھی پہلے بیان کر چکا ہوں تو اچھی اور بدعات کی تقسیم ضروری ہے ورنہ کئی اچھی اچھی بدعتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو صرف اس لیے تر کر دیا جائے کہ وہ قرون فلاسہ جیسا کہ آپ نے شروع میں موضوع اٹھایا کرون سلیانی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صا بہرا تابعین کے دور میں نہیں تھی تو دین کا موجودہ نظام ہی نہ چل سکے اب جیسے دینی مدارس ہیں درس نظامی ہی ہے قرآن و حدیث اور اسلامی کتابوں کی فریس میں چھپائی وغیرہ ہے یہ تمام کام پہلے تو نہ تھے نا بعد میں جاری ہوئے یہ بدت حسنہ میں شامل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی کی سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقیناً یہ سارے اچھے اچھے کام اپنی حیات ظاہری میں بھی رائج فرما سکتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے لیے ثواب جاریہ کمانے کے بے شمار مواقع فرام کر دیے اور اللہ کے نیک بندوں نے صدقہ جاریہ کی خاطر جو شریعہ سے نہیں ٹکراتی ہیں ایسی نئی ایجادوں کی دھوم مچا دی کسی نے ازاں سے بڑھے در شریف نورد و سلام پڑھنے کا طریقے کو رائڈ کیا کسی نے عید میلاد النبی کا طریقہ نکالا پھر اس میں چراغاں سب سب پرچموں مرحبا کی دھومیں مدنی جلوسوں کا سلسلہ ہوا کسی نے گیارہویں شریف تو کسی نے بزرگان دین کے عرص جو مناتے ہیں اس کی بنیادیں رکھیں اور ابھی یہ سلسلے جاری ہے تو یوں مطلب کہ بحث کر کے اور جناب یوں نہیں یوں نہیں اب لانوس میں نہ مانوں اس کا تو کوئی حل نہیں ہے نا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مار بھائی ہم لوگ بیٹھے ہیں میرا خیر تقریبا دو گھنٹے ہونے والے ہیں ہم لوگ جب بیٹھے ہوئے ہیں اور سلسلہ شروع ہونے کے تقریبا دس پندرہ بیس پندرہ منٹ کے بعد آپ نے مجھ سے ایک آرگومینٹ کیا تھا کہ آپ گھماتے رہیں گے اور میں نے آپ کو ارض کی تھی کہ انشاءاللہ شاء اللہ گھما گھما کر آپ ایک ایسی جگہ لا کر کھڑا کریں گے کہ وہاں اللہ نے چاہا تو آپ کہیں گے کہ جی میری بات سمجھ میں آئی اور گھما گھما کر آپ کہیں گما دیا آپ نے گھما گھما کر صحیح راستے کا رخ کانسپٹ کلیئر کیا میں نے کہا تھا انشاءاللہ شاء آپ کہیں گے نہیں کہیں گے میں بیٹھا رہوں گا اب آپ بتائیے بالکل میں آپ کی بات باتوں سے جو آپ نے بتائی متفق ہوں اور اتفاق کرتا ہوں جو آپ نے بتائی وہ صحیح باتیں بتائی دیکھیے وسو سے عوامی عوامی وسو سے سوالات ہوتے ہیں اس کے کچھ جو ہے جوابات ملے اب اس میں نہ الجھنے کے بجائے اس میں بحث کرنے کے بجائے میرا یہی مدری مشورہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے اور قریب سے آ کر क्या کیا کوئی ایسا کام ہے جو خلاف شریعت ہے اپنی سوچ سے نہیں دعوت اسلامی کا کل بھی اعلان تھا دعوت اسلامی کا آج بھی اعلان ہے ہماری تربیت امیر علیہ ست نے فرمائی ہے الحمد اعلان یہ ہے کہ اگر آپ دعوت اسلامی کا کوئی ایسا کام دیکھیں جو خلاف شریعت ہے تو ہمیں امیر السلت نے پہلے سے فرمایا ہوا ہے کہ ہم سانس بعد میں لیں گے پہلے اس کام کو ختم کریں گے جب کہ اس کا خلاف شریعت ہونا ثابت ہو جائے آپ کہتے ہیں آپ کو ہم کو چیز دے الحمد ہمارے مفتی کرام موجود ہیں پورا دور وفت سنت موجود ہے علمائی کرام موجود ہیں الحمدللہ ہم ان سے بات کریں گے واقعی اگر وہ کام خلاف شریعت ہوا دعوت اسلامی سانس بعد میں گی پہلے اس کام کو ختم کریں گے یہ بحث کہ یہ کہنا کہ نہیں یار یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیوں تو ہماری سمجھ تابے ہے شریعت کی جس کام کا شریعت منع کرے ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے اور جس کام سے شریعت نے منع نہیں کیا اس کام سے روکنا کیسا اچھا میں ایک اور قدم آگے بڑھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کوئی کلام کرے اگر وہ کام مقاصد شریعہ سے بھی ٹکرا جائے تب بھی بات کرے یار جو کام دعوت اسلامی لے کر چلتی ہے وہ مقاصد شریعہ کے مطابق ہوتے ہیں وہ شریعت ان کو محمود قرار دیتی ہے شریعت ان کو قرار دیتی ہے پھر دوسرا بھی کہ ایک طبقہ پڑھا لکھا طبقہ سے قریب ہے یا نہیں آپ نے ہمارے یو کے اجتماع دیکھے ہوں گے آپ نے ہمارے یورپ کے اجتماع دیکھے ہوں گے آپ نے ہمارے امریکہ کے اجتماعات دیکھے ہوں گے آپ نے پاکستان کے اجتماعات دیکھے آپ نے ہند کے اجتماعات دیکھے آپ نے بنگلہ دیش کے اجتماع دیکھے آپ نے ساؤتھ افریقہ کا اجتماع دیکھے اچھا ایسٹ افریقہ کی طرف چلے جائیں یہ اسٹیمات دیکھیں الحمدللہ عرب دنیا کے لوگ ہمارے قریب ہوتے ہیں تو کیا یہ جتنی مختلف اقوام ہیں مسلمانوں کے جو دعوت اسلامی کے قریب آتے ہیں اور جو مسلمان ہو جاتے ہیں وہ دعوت اسلام کے قریب آ رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ ساری چیزیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ طبقہ ایک سمجھ رکھنے والا اور علم رکھنے والا اور تعلیمی یافتہ طبقہ نہیں ہوتا کئی افسران ہوتے ہیں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں لیکن اب دیکھیں ہر کوئی مطمئن ہو جائے اب یہ تو دیسی الگ ہے لگے نا چھوٹا سا سوال پوچھنا تھا یہ ہم روزے کی ترغیب کیوں نہیں دلاتے ہم تو کھانے کی ترغیب ابھی دلا رہے ہیں تو روزے کی کیوں نہیں دلا رہے بالکل روزے کی ترغیب یہ روایت موجود ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے اور جب آپ سے ارض کی گئی تو آپ نے شاید فرمایا کہ اسی روز میری ولادت ہوئی اور اسی روز مت نازل ہوئی روزہ رکھنے کی ترغیب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں موجود ہے دیکھیے میں نے وہ کیا کہا شریعت پابند کیا روزہ رکھنے کو نہیں ہم کی پابند کریں ترقی ترغیب موجود ہے ترغیب موجود ہے دعوت اسلامی کے شاید ہو سکتے ہیں ہزاروں آشیکان رسول وہ ہیں جو بارہ ربی الاول کو باقاعدہ روزہ رکھتے ہیں اور آج سے نہیں جب سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا ہوں تب سے دیکھ رہا ہوں میں روزہ رکھتے ہیں اب جو روزہ نہیں رکھتے تو ان پر شریک گرس کیا ہے کون فرض روزہ چھوڑا ہے انہوں نے پیر کا مدنی انعام موجود ہے بارہ ربی الاول کے علاوہ بھی ہر پیر شریف کو روزہ رکھنا یہ مدنی انعامات میں تو یوں مطلب کہ ایسا نہیں ہے آپ قریب آئیں گے تو آپ کو دعوت اسلامی کے بہت سارے پہلو سامنے آئیں گے دنوں سے ایک چیز ہے دعوت اسلامی کے آپ نے ماشاء اللہ بیان کی میں خود بھی چینج ہوا ہوں بہت بڑا چینج آیا میرے اندر بھی مگر اگر میں کو جیسے کہتے ہیں آپ جسے کہتے ہیں کہ چلو وہ پڑھا جائے تعلیمی جو دنیا میں تعلیمی سے جو وہ فارغ ہوا ہوا بندہ اگر وہ مجھے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار دعوت اسلامی بہت اچھی ہے ان کا بیک گراؤنڈ کیا یہ بنی ہے ابھی تو بنی ہے تو, تو اس کو ہم کیا جواب دیں اتراس کیا ہے کہ جواب دیں گے کہ مطلب جو جس کا بیک گراؤنڈ پیچھے سے نہیں ہے سے جو بنی ہے ہم تو اس کو دیکھیں گے نا جو پرانی تنظیم یا تحریر جو بھی دینی جو ہے وہ جو بھی ان کو چلے جو بھی لے رہے ہیں سو سال, سال پرانے لے رہے ہیں سال پرانی لے لے وہ اس کی بننے کی تاریخ تھی ان کی سوال کو آسان کر دیتا ہوں بننے کی تاریخ تھی تو بیک گراؤنڈ ہے نا کئی صدیوں جو تنظیم سو سال پرانی چلو جو تنظیم سو سال پہلے بنی ہے وہ بھی تو کوئی تاریخ تھی آج دعوت اسلامی کو اللہ سلامت رکھے ٹھیک ہے آج پینتیس سال ہے تو کل ہو سکتا ہے کہ ایک سو سال کے بعد دعوت اسلام کو یہی بولے گا ایک سو پینتیس سال پرانی تحریک ہے اور اگر کوئی چار دن پہلے بھی تحریک بنی ہے تو تحریک تو تحریک ہے ہوتی ہے نا یہ تو کسی نہ کسی موٹو پر بنی جاتی ہے ایک مقصد کے تحت چلی پڑتی ہے تحریک کوئی مسلک نہیں ہے مسلک تو پہلے سنت والی ہی ہے تو تحریک ہی سمجھ میں نہیں آ رہا اتراس کیا ہے جو ہے صحیح ہوتے تو پہلے سے ہوتے بھائی صحیح ہوتے پہلے سے ہوتے نہیں دعوت اسلامی ایسا کون سا کام لے کر چل رہی ہے کہ جو پہلے نہیں تھا صدیوں سے اب میلاد منایا جا رہا ہے صدیوں سے جو کام ہوتے چلے آ رہے ہیں وہ سب دعوت اسلامی لے کر چل رہی ہے نا دعوت اسلامی اعلی عادت کے پیچھے اعلی عادت کی تعلیمات کو لے کر امیر سنو تو شروع سے چلتے چلے آ رہے ہیں پھر ایک تحریک کی صورت میں دعوت اسلامی ہاتھ میں آ گئی تو یہ تو کوئی بیس ہی نہیں ہے کہ یار اس کے پیچھے کیا ایسے تو دنیا میں کئی لوگ اوپر چڑھ جاتے ہیں ان کے بیس کچھ بھی نہیں ہوتا چلو تحریک کی بات تو بعد میں کریں گے امیر سنگا بیک گراؤنڈ کیا ان کے نا والد صاحب پیر نہ کوئی ایسا مطلب گھرانہ جس کو آدمی مذہبی ہے اس طرح کے لوگوں کو پیر صاحب کا گھرانہ بولتے ہیں پیچھے سے وہ مشاع کا سلسلہ چل رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے ایک ویمن کمیونٹی کے فرد ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کام لیا اور اللہ کام لے اسٹیج اس پر ہیں کہ لاکھوں کے ہیں تو بیک گراؤنڈ تو بیک کا نام ہے ہاں دعوت اسلامیہ کو آپ کسی سے خطانہ کرتے کوئی بری چیز سے لنک کرتے ہیں کہ جناب پیچھے تو ان کا بیک گراؤنڈ تو یہ تھا اور آج یہ ہے تو ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ امیر سنت کی ذات تو وہ ہے جو بانی دعوت اسلامیہ نا دیکھے کسی چیز کی پہچان تو اس کے رول ماڈل ہوگی نا تو بانی دعوت اسلامی امیر سنت ہیں کوئی بڑے سے بڑے مخالف کو بھی میں نے امیر سنت کی شخصیتوں اٹھاتے ہیں بھائی دیکھا تو ایک صاف شفاف کردار دعوت اسلامی کا اور الحمدللہ میرے امیر دعوت اسلامی کا میرے سنت کا تو جو دعوت اسلامی میں آنا چاہیے اس کو کیا اس کے کی لیے کیا فارم وغیرہ ہوتا ہے ہوتا؟ یا کس طریقے سے کانٹیکٹ کریں کیا کانٹیکٹ کرنا ضروری ہوتا ہے نہیں مرید ہونا بھی ضروری ہے اس کو نہیں میں ایک دارولو میں گیا تھا سنیوں کا وہاں ایک طالب علم نے اٹھ کر مجھے پوچھا کہ کیا دعوت اسلامی کام کرنے کے لیے حضرت صاحب کا مرید ہونا پڑے گا میں نے ضرورت نہیں فرم انگلینڈ If I want to work with Dawat-e-Islami to spread the word of Islam in England, do I need to be a murid or a talib of Amir-e-Hil-e-Sunat? What is the question of islami Do you have to give up the word of Islam in England? Do you have to be a mureed talib of Amir-e-Hil-e-Sunat? No, it's islami is a not a only for murid of amir Ahl e hil Dawat-e-Islami is for all ashikhan -e Rasul, for all Sunni. He is not an At-Tari. He has a Khilafat. Aslam, bhai. Aslam, bhai is not at Khustari. So we have a many examples. Amiruddin, bhai, not at Haji Nur-Mumar At-Tari. Nuri at Nuri. Uh, حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی یہ ضروری نہیں ہے کہ دعوت اسلامی کا کام صرف وہی کرے گا یا دعوت اسلامی میں وہی آ سکتا ہے جو کہ امیر سنت کا مریت یا طالب ہو نہیں دعوت اسلامی کا کام کرنے کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے دعوت اسلامی سب کی ہے اور ہم سب نے مل کر دعوت اسلامی کو آگے لے کر بڑھنا ہے مگر پھر آپ یونیفارم تو بنائیں گے نا ان کو دیکھیے یونیفارم نہیں ہے یہ ایک سنت تو بھرا ہے گئے دیکھئے دعوت اسلامی کے ایک اپنا گیٹ اپ ہے لیکن اگر کوئی دعوت اسلامی کے اس میں نہیں ہے. گیٹ اپ میں آتا تو وہ دعوت اسلامی کے مدنی کام تو کر ہی رہا تھا نا ایسے ہمارے دعوت اسلامی کے کئی اسلامی بھائی ہیں جو مدنی کام کر رہے ہوتے ہیں کئی ایسے رنگین کپڑے ٹوپی والے اسلامی بھائی ہیں جو درس دے رہے ہوتے ہیں دیگر مدنی کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک ترغیب ہے ضویب ترغیب کو میں ترغیب ہی رکھا ہے بھائی امام شریف سر پہ سجانا سنت ترغیب موجود ہے لباس سنت کے مطابق کو ترغیب موجود ہے داڑھی پر ہم حالانکہ ترغیب ہے لیکن داڑھی پر ہمارا پریشر بھی ہے ان مائلوں کو داری پر ہم انفسائز کرتے ہیں یعنی داڑھی پر ہم کہتے ہیں کیونکہ اس کا نہ حرام ہے اور ایک مٹھی سے گھٹا نہ حرام ہے اس کو تو اگر ہم نہ بھی کہ یہ شریعت لوگ کو موجود ہے تو جہاں پر شریعت کی ترغیب موجود ہے وہ ترغیب ہے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جنا نہیں مانو گے تو یہ گنا ہوگا ثابت کرنے کو ایسا کہا تو اگر یہ ترغیب بھی نہ ہو تو آج یہ جو لاکھوں لاکھ امامہ پہننے والے نظر آتے ہیں آپ کو مختلف اوقات میں یہ کہاں سے ہوتے یار تعریف آپ جیسے بن گئے امامہ باندھ لیا میرے جیسے تو نہ بنے اللہ نیک بنائے بات اثر کرتی ہے دل میں اثر کرتی ہے بات اور لوگ حق قبول کرنے والے ہیں ایک تعداد ہے جو حق قبول کرتی ہے ان کو راحت ملتی ہے پچھلے جو ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی وہ ہماری اسٹیما میں فرسٹ ٹائم آئے تھے باقاعدہ انہوں نے کہا بلکہ وہ ایک مشہور سنگر ہے مجھے تو بعد میں پتا چلا وہ عمران نام ہے ان کا مشہور سنگر ہے عمران نام ہے یہ سب مجھے بات کی بات ہے مشہور ہے یہ ہے عمران ہالینڈ کے اجتماع میں انہوں نے شرکت کی اور پھر یہ ملاقات کی انہوں نے اچھا ان کا مطلب رسپانس تھا ایک مذہبی حوالے سے مجھے ان کے مذہبی حالانکہ سنگر ہے اس وقت بھی مجھے نہیں پتا تھا یہ سنگر ہے مجھے بعد میں پتا چلا یہ سنگر ہے مطلب بالکل فرسٹ ٹائم جو میں فیس ٹو فیس ہوا تو میں نہیں جانتا تھا ان کو یہ کون ہے بیٹھے ساتھ کھانا کھایا کچھ وہاں بھی کچھ سننے تک رادہ تو وہ ان کو پسند آ رہی تھی تو یہ ہوا پھر جب میری آ, ہولینڈ سے واپسی تھی تو باقاعدہ ان کی گاڑی میں بیٹھ کر شپ کے ذریعہ آنا تھا وہ چھوڑنے آئے تو راستے میں خود انہوں نے اظہار کیا کہ میں اجتماع میں آیا مجھے اچھا لگا مجھے ایسا لگا کہ کچھ مسنگ تھی اور میں نے اچھا فیل کیا کہ ان کو ایسا لگا کہ ان کو ان کی کوئی مقصد کی چیز مل گئی ہے پھر امیرے سنوں کے مرید بنے مندی چینل والے دیکھ سکتے ہیں یہ سارے مناظر کون کی گفتگو کو سن سکتے ہیں میں دالا سلام سن بکور میں دالا تیس نامی بیلوئر سن بکور مدینہ We are oh the sake of madina we are calling upon you allah oh the sake of madina we are calling upon you allah pe jaane shura bhi abhi uk ja rahe to do uk a jaye na hamare paas aapko aapko koi nigrani shura ke schedule mein shamil possible ویکینڈ پہ پاسبل ہے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے برمنگم میں ہے اور کم از کم نگرانی شورہ آپ کے پاس آئے تو شیور ہو گیا یہ ٹھیک ہے نا یہ دو آپ یاد رکھ لیجیے یاد اللہ مجھے وہ راستہ چلا جس سے تیری محبت ملے اور جنت ملے اور اس راستے سے بچا جس سے میں تج سے دور اور جنت سے دور جسے ہمارے عمران بھائی نے کہا کہ جو میں مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کو نہیں ملا مجھے ملتا ہے جی تو میرا رب مجھے میری چاہت اور میری خواہشیں پوری فرما رہا ہے تو مجھے پھر ایسی لائف نہیں گزارنی چاہیے جو میرے رب کی چاہت والی جی جو میں yeah. میرا رب جو میں چاہتا ہوں وہ تھا فرما رہا ہے تو مجھے بھی تو وہ کرنا چاہیے جو میرے رب کی رضا والے مجھے پتا ہے کہ میں یہ اسٹاپ کرنا ہے میوزک کچھ بھی نہیں مجھے پتا میں جو, کچھ یہ, سب کچھ بکوا مجھے پتا مگر کیا کرتے میں ایسے ہوا ہوں ویسٹرن لائف اسٹائل یعنی کتنا کلیئر ہو آپ جو جو اے اے اے جی اتنا کلیئر ہوئے جی ہنڈریڈ پرسینٹ مجھے مجھے خود میں نے میوزک اتنا اور مجھے پتا And come in to the of the world. May ta uthna of the world for the sake of Madina. calling upon you Allah. ہماری بیس پچیس منٹ کی گفتگو تھی ڈیفینیٹلی ہر گفتگو تو آنر نہیں کرنے کی ہوتی لیکن ان کی جو چیزیں باز تھی جن سے ایک عاشقان رسول کے دل میں مزید ایک خوشی داخل ہوگی میں نے ان کو مذہب سے محبت کرتا پایا اور خود انہوں نے کہا میرے سامنے کہا انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ میں جانتا ہوں کہ میں جو یہ سنگنگ کر رہا ہوں جو موسیقی کر رہا ہوں یہ غلط ہے موسیقی غلط ہے میرا راستہ بھی غلط ہے اور میں اس کو چینج کرنا یہ چینج کرنے کی ان کی مینٹلٹی سامنے آئی ہے تو یہ ایک پوزیٹیوٹی ہے نا کہ وہ نا ایک آدمی غلط کر رہا ہوتا ہے نا چونکہ اس کی لائن غلط ہوتی ہے تو وہ غلط کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہ پوزیٹیوٹی جو ہے نا یہ انسان میں چینج بھی لے جاتی ہے کہ اس کو مطلب کہ وہ صحیح راستے کی تلاش ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں جس راستے پہ ہو وہ راستہ غلط ہے تو یہ احساس جو ہے نا یہ پلٹاتا ہے تو ایسے کئی اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں آتے ہیں ریلائز کر جاتے ہیں گے یار نہیں میں رونگ تھا اور وہ ایک وقت ہوتا ہے بدلنے کا بھائی بدلنے کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے برسوں تک آتے ہیں مگر ان میں وہ نمایاں تبدیلی نہیں آئی ہوئی دی دیکھیں دیکھیں دیکھیے آپ کو ایک شخص کی نمایاں تبدیلی کب نظر آتی ہے کہ جب اسے داڑھی رکھ لی امامہ پیلیا گیٹ اپ ہو گیا کیا پتا کہ جب وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آیا کیا پتا کہ وہ ماں باپ پہنا فرمان تھا اس کا تب تبدیل نہیں ہوا ہے مگر وہ ماں باپ کا فرمان بازار بن گیا ہو یہ نہیں کہ آپ کو تو نہیں پتا کہ یہ چینجز نہیں آئی کیا پتہ کہ وہ لوگوں کو ستاتا تھا آج ستاتا نہیں ہے کیا پتہ کہ وہ کل گانے سنتا تھا آج نہیں سنتا کیا پتہ گناہ میں کمی آ گئی ہو پہلے وہ روز کے سو گناہ کرتا تھا آج وہ پچیس گناہ کرتا ہے پہلے سو گناہ کر کے بھی توبہ نہیں کرتا تھا پچیس گنا کر کے بھی توبہ کر لیتا ہے ہے یا نہیں ہے اب دیکھے ہے بظاہر اس کے اندر چینجز نظر نہیں آ رہی لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ اس کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اس کے سوچ اس کے ذہن میں کوئی مدی انقلاب نہیں آیا یہ تو اب نہیں کہیں گے نا ایسے لوگ دیکھیں گے یہ چینج نہیں یہ چینج نہیں ہے ایک آدمی مطلب کہ پہلے غلطی پہلے گنا کرتا تھا تو اس کو فخر کرتا تھا آج اگر گنا ہوتا ہے تو چھپانے کی کوشش کرتا ہے یار میرا گنا ظاہر نہ ہو جائے کیونکہ پہلے یہ گنا کرتا تھا تو گلٹی فیل نہیں کرتا تھا آج گناہ کرتا ہے تو اس سے خود کو گلٹی فیل کرتا ہے کہ میرے غلطی ہو گئی ہے ایک شخص گناہ کرتا ہے کل کو نہیں مطلب اس کو افسوس ہوتا تھا آج اگر اس سے اکیلے میں بھی, بھی گناہ ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا ہٹ کر اللہ کے حضور آنسو با لیتا ہے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے ہمیں تو نہیں پتا تھا اس نے توبہ بھی کر لی ہے تو یہ جو چینجز کتنا میں آئی ہوئی ہوگی ہمیں کیا پتا بیوی پر زوم کرتا تھا زلم کرنا بند کر دیا ہو گسا کرتا تھا اور لوگوں سے گسے کے بعد آرام کام کرتا تھا وہ بند کر دیا ہو رشوت لیتا تھا بند کر دیا ہو سوت کا کاروبار کرتا تھا چھوڑ دیا ہو یہ تبدیلی تو الگ ہے ایک تبدیلی تو وہ ہے جو اس کا گیٹ اپ تبدیل ہو گیا وہ تو, تو ہمارے سامنے نظر آیا مگر ایک تبدیلی وہ ہے کہ گیٹ اپ بدلا تو مدینہ مدینہ تو بہت پوزیٹو ہے نا لیکن اور بھی تو تبدیلی آ ہے اس کے اندر جو ہمیں نظر نہیں آتی تو دعوت اسلامی نے تو ایسے لاکھوں لاکھ الحمدللہ او تبدیل کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اب ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اختیار کریں اور قریب آئیں یہ چینجز لے آتی ہے الحمدللہ اور کچھ سوال ہے جھنڈا کون سا والا پر جھنڈا کون سا والا لگاؤں آپ لوگ تو ہر سال نئے جھنڈے لے آتے ہیں نا ہر سال نہیں لاتے برسوں سے ایک ہی سب جھنڈا تھا یعنی لگتی کیوں یار تھوڑا سا نہیں نارمل بات نہیں ہو سکتی تھی اب جھنڈا لگانا تھا اس میں بھی کون سی اب یہ تو نہیں ہے یار یہ تو غلط ہے نا عوام کا یہ وہ پہلو ہے اچھا یہ عوام کا یہ عوام کا پہلو جو آپ نے کہا نا مطلب ہمیں عوام سے وزن ہونے کی اجازت نہیں عوام کا اس پہلو سے ہم وزن نہ ہو عوام سے اگر ہم تھوڑا سا بولیں گے نا یہ کون سا سوال کرنے کا انداز ہے تو عوام وزن ہو جائے گی ٹھیک ہے یعنی ہمارے کو ناراض ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے آپ چاہے کتنا جوتوں سمیت آ جاؤ ٹھیک ہے ہاتھ دو کے نہیں نہ دو کے پیچھے پڑ جاؤ مگر ہم ناراض نہیں ہو سکتے ہمیں آپ سے کوئی کسی قسم کی سرا بات کرنے کی اجازت نہیں ہے حالانکہ نارمل سوال ہے کہ دو جھنڈے ملتے ہم کون سا جنڈا لگائے آپ پھر بولتے کہ ہر سال نیا جھنڈا لے کر آتے ہیں آپ بتائیے کہ نائنٹین ایٹی ون سے لے کر ٹو تھاؤزینڈ ففٹین تک داؤد ہر سال کتنے جھنڈے لے کر آئیے ہر سال ہوئے ہر سال بولیے مگر اینتیس سال میں کوئی دوسرا جھنڈا نہیں ہے پہلا ہی جھنڈا چل رہا تھا وہ بھی دعوتستانی لے کر اب آپ امیر سندر کی شروع کی سوتی سبز رنگ کے جھنڈے اور یہ سب امیر سندر کی برکت ہے تو سب جھنڈا ہی چل رہا تھا so, نالائن مبارک وغیرہ بنائے ہوئی وہ کی کی کیا تھا کہ وہ نالین مبارک کا زمین پر جھنڈے آیا کہ یہ نارائن مبارک جب بنانا اگر ایک خیال بعد میں آتا ہے تو اس میں بھی کیا خرابی ہے اگر مثال کے طور پر آپ کو بھی خیال بعد میں آ جاتا ہے کہ یار پہلے جو تھا اس کو گناہ تو ہم نے نہیں کہا کہ وہ گنائے مطلب نہیں کہ بےہرمتی نہیں گنا تو نہیں ہو بے حرمتی ہونا یا بے ادبی ہونا اس کا اندیشہ ہونا ضرورت نہیں حرمتی ہوتی ہو اور گناہ تو ہم نے ہی نہیں کیا آج بھی اگر کوئی نالے نے پاک والا جھنڈا لگا تھا اپنے گھر میں تو ہم تو نہیں کہتے کہ اس نے غلط کیا ہے ایک تنظیم سربراہ کی اپنی سوچ ہوتی ہے کل ہم سر پہ چادر نہیں رکھتے تھے وہ لوگ سر پہ چادر کل نہیں رکھتے تھے تو کیا خلط کرتے تھے میں <laughs> نے اس لیے کہا نا کہ یہ دروازہ بند نہیں ہوگا دروازہ کا بند ہوگا بتا رہے تو آپ کے لیے آپ شروع سے ایک بات کہہ رہے ہیں تسلی تسلی والی بات یہ تو آپ کا دروازہ بند نہیں ہوگا کیونکہ انسان ہے ڈشے بدلتا ہے اندازے بدلتا ہے کل آپ کو یہ کلر اچھا نہیں لگتا تھا آج آپ کو یہ کلر اچھا لگتا ہے کل آپ کو یہ اچھا نہیں رہتا یہ اچھا لگتا ہے کل آپ کے جوتے یہ جو جوتے چینج کر لیتے ہو تو انسان کی اس طرح کی نیچر اور طبیعت تو بدلتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ کسی کا اس طرح کا تبدیل ہونا کل میں لمبا جبا نہیں پہنتا تھا آج میں لمبا جبا پہنتا ہوں تو یہ چیزیں ہونا کچھ نہیں کل میں انگوٹھے والے موزے نہیں پہنتا تھا آج انگوٹھے والے موزے پہنتا ہوں آپ انگوٹھے, انگوٹھے, انگوٹھے والے موزے کیوں پہنتے ہو تو میرے چپل جو ہے وہ انگوٹھے والے تو اس, اس موزے میں زیادہ آفانی بولو گے یہ تم نے کیوں بنا کل تم کو نہیں سمجھ پڑتی تھی گوٹھے والا کل مجھے بتا نہیں دیا گوٹھے والا موزہ ملتا ہے آج بتا دے رہا میں نے لے لیا جی حضور کہاں گھمے میں آپ کی باتوں سے متفق کرتا ہوں آپ نے جو بھی بات بتائی قرآن حدیث سے بتائیے آپ کو ظاہر سی بات ہے ان باتوں کو ماننا تو پڑے گا اب یہ فیضان سن رہتے نا یہ اس کا باب ہے رمضان یہ تراوی کا بیان ہے یہاں سے آئے کہ تراوی کی جماعت بدت حسنا ہے اور یہ تقریباً پیج نمبر ہے گیارہ سو چار یہاں سے یہ تھوڑے چند صفحے دو چار دو پانچ صفح یہ پڑھ لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بدعت اور بدعت کی جو اقسام ہے انشاءاللہ شاء تعالیٰ انشاءاللہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا اللہ نے چاہتا ضرور ثواب ہے اچھی نیت کے ساتھ شریعت کے مطابق تعظیم میں رسول کی نیت کے ساتھ جائیں گے تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ بھرپور ثواب ملے گا جبکہ شریک تقاضے پورے کریں جیسے آپ نے کہا کہ بارہ پہ لوگ متفق ہیں اور سب کچھ تو مجھے بتائیں دن مقرر کر کے یہ سب کچھ کرنا یہ کہاں سے آیا حرج کیا ہے نہیں تو دن ہی ایک دن ہی کیوں مقرر کرنا تو کسی بھی دن کر لیں نہیں تو دنیا میں مطلب کہ جس روز آزادی ہوتی ہے وطن کی ملک کی اسی دن وطن کی آزادی مناتے ہیں خوشی کا دن ہے روز منائے اس پر تو کبھی اعتراض نہیں ہوا کہ چودہ اگست کو ہی یوم آزادی کیوں منائی جاتی ہے اب یہ بتائیے کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے اگر حرج نہ ہو تو سولہ دسمبر انیس سو اکیاسی اپنا برتھ ڈے کا مناتے ہیں سولہ دسمبر کیوں جب کیا منائے پورا سال منا ہے پیدا ہوا ہے خوشی نہیں ہوتی آپ کو شادی کی کو تاریخ ٹھیک ہے گیارہ اگست گیارہ اگست ہے اگر خوشی ہوئی تھی شادی پر جس کا پتا نہیں ہوتا نا بعد میں پتا چلتا ہے تو پورا سال خوشی مناتے ہیں یا گیارہ اگست کو مناتے ہیں گیارہ بھی مناتا ہے تو اس پر کیوں مسئلہ نہیں کرتے آپ لوگ اور مطلب زندگی کا پورا نظام تاریخوں پہ چل رہا ہے مخصوص دنوں پہ چل رہا ہے تو پرابلم کیا ہے آپ کو لگتا نہیں ہے پوری ڈسکشن کے اندر کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی یوں کہتا ہے کوئی یوں کہتا ہے یہ واسطہ یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پرابلم جو ہے یہ نہیں ہے میں نے کیا اس کی یار یہ کیوں یار یہ کیوں یار یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں, یہ کیوں؟, یہ کیوں ہوتا ہے یہ کیوں یہ کیوں وہ کیوں بھائی حرج کیا ہے میں تو آپ سے سوال کر حرج کیا ہے نہیں حرج ہوگا جب جبھی تو اتنے سارے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں میں یہی تو ارد کرنا چاہ رہا تھا کہ اتنے سارے لوگ پوچھیں تو اس کا مطلب تھوڑی کا پوچھنا صحیح ہوگا حرج تب ہے جب شریعت دیکھ ایک سے منع کیا کیا شریعت میں آیت کوئی سی روایت موجود ہے اب میرا ایک جو سوارت ہے نا کیا کوئی ایسی آیت کوئی سی روایت موجود ہے میلاد منانا منائے جلوس نکالنا منع جھنڈے اٹھانے منائیں چراغا کرنا منائیں مخصوص دنوں میں یہ خوشیاں منانا یہ وقت گزارنا یہ منع ہے یہ ماڈل منانا منع ہے یا یہ منانا منع ہے اگر آپ کے پاس منع کرنے کی کوئی قرآن مجید کی آیت موجود ہے کوئی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے یا کسی صحابی کا ارشاد موجود ہے تو آپ بتائیے کہ بھئی یہ فلا صحابی نے فلا حدیث میں یا فلا آیا سے یہ کرنا منع ہے تو بات ہو گئی اچھا اب آپ نہ منع ہے آپ مجھے بولو گے چلو یہ پورا کرنے کی اجازت ہاں کہاں میں آپ کے سامنے دو رخ رکھ رکھوں گا ان شاء اللہ تعالی آپ کے ساتھ ایک رخ نہیں رکھوں گا دو رخ رکھ رکھوں گا آپ کے سامنے آپ کو کہتے ہیں ہاں کہاں اب میں آپ کو یہ کروں گا کہ ہاں کی نہیں جس چیز کا من نہیں ہے نا وہ چیز مباح ہو گئی کیا ہوگی ایک چیز کا ہاں ہے ایک چیز کا نہ ہے تو مباہ. اصل میں جو اشیاء ہے نا وہ مباح ہیں مبا نہ ہاں نہ یوں سمجھو نہ جائز نہ نا ناجائز ٹھیک ہے مباح ہو گئی اب تمام اشیاء مباح ہو گئی اب دین نے ہماری تقسیم کر دی کہ یہ چیزیں سب مباح اب یہ چیزیں ہو گئی اللہ کے اس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ چیز الگ ہو گئی کہ اس کے کرنے کی اجازت ہے اب جس چیز میں شریعت خاموش ہے کہ کرو تو ٹھیک نہ کرو تو ٹھیک اچھی نیت سے کرتے ہیں تو ثواب ہوتا ہے نہیں کرتے تو گنا نہیں ہے اگر کوئی بارہویں شریف کو اپنے گھر پہ لائٹ نہیں لگاتا ٹھنڈا نہیں لگاتا اگر کوئی جلوس میلاد میں شرکت نہیں کرتا کوئی جتیمائی میلاد میں شرکت نہیں کرتا مر ہوائی یا مصطفیٰ کی صدا نہیں لگا تھا ہم نے کم کہا ہے کہ وہ گناہ گار ہے لیکن اگر یہ کہتا ہے کہ یہ جھنڈا لگانا یہ چراغاں کرنا مر ہوا یا مصطفیٰ کی یہ سدا لگانا یہ جتماعی میراد کرنا یا یہ چیزیں جن کی شریعت نے اجازت دی ہے اگر وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے اب وہ گناہ گار ہے کہ اب وہ شریعت افترا کر رہا ہے جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا اس چیز کو کوئی کیوں منع کرے گا تو ہم نے تو آپ کے سامنے حدیثیں رکھی قرآن مجید کی آیات رکھی پھر ایک ایسی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت پر خوشی کا اظہار کرنا یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے جیسے آپ نے کہا تھا کہ اصل موجود ہے قرآن آیت سے موجود ہے فرعون کے لشکر سے مصعلام کی قوم کو نجات نصیبی فرعون کے لشکر سے اور فرعون گر کا وہ عید کا دن ان کیا گا؟ اس کو وہ سیلیبریٹ کرتے رہے اور وہ اس روز روزہ رکھتے تھے دس محرم کا خاص دن تھا بلکہ. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے دریافت کیا یہ کیا ہے بلکہ, بلکہ, بلکہ, بلکہ یہ کہا گیا کہ ہم ان کے زیادہ گریب ہیں اور آج اسلام اور دین میں اسی دس محرم کو بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے وہ موجود ہے اور روزے نو ملا لیں گیارہ ملا لیں تاکہ وہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو اس وجہ سے اور اگر کوئی دس کو ہی رکھتا ہے تبھی گناہ کر تھوڑی ہے نہیں ملا تھا نو اور گیارہ کا تو جہاں اسلام اور دین کے اندر اتنی گنجائش فلیکسیبلٹی خوبصورتی حسن اور مطلب ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آ رہے ہیں تو یار لطف اٹھاؤ نا اپنے دین سے اپنے مذہب سے اپنے اسلام کی تعلیمات سے لطف اٹھاؤ کھائی نہ کھائی خود تو کنجسٹڈ کرنا یار اتنی مطلب کہ وہ تنگ گلی میں کیوں جا رہے ہو یار ہے بہت وسعت ہے بہت لطف دین میں اسلام ہے آپ کبھی آ کر مرحبا یا مستعفی کا نعرہ لگا کر تو دیکھو نعمتیں دی گنوازیاں اب کون پیچھے رہ سکتا ہے اب نعمتیں ہیں اور دیکھے سرکار سے بھر نعمت کون سی ہے دیکھ قرآن مجید کی آیا دیکھیے اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو پر عمل کرتے ہوئے اللہ ادل کی سب سے بڑی نعمت کا چرچا کروں گا اور انشاءاللہ کروں گا اور کر بھی رہا ہوں ان شاء ٹھیک ہے ٹھیک اور کچھ مدرسے کے ناظرین یہ تھا ہمارا سلسلہ اور ظاہر ہے کہ اس میں ہو سکتا کہ کئی باتیں آپ کے ذہن مزید سوالات پیدا کرتی ہوں تو کنفیوز نہ ہو کسی وسوسوں میں نہ آئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئیں مدنی ماحول میں آ جائیں ان شاء اللہ تبارک یہاں وہ معجونے شفا مدینے کے فیضان سے نصیب ہوتا ہے کہ کئی ظاہری اور باطنی بیماریاں دور کرتا ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے مدنی انعامات جو کہ اسلامی زندگی کیسے گزاریں اس کا طریقہ بیان کرتا ہے مدنی انعامات بدنی چینل دیکھتے رہے اللہ تعالی ہمیں آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارویں کی برکتیں عطا فرمائیں علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ